اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على فلا مذلل ومن يذل الفلا حيا اشهد الله الله وحده لا شريك له واشهد ان, أن محمدًا عبد ورسوله أما بعد فإن في الحديث كتاب الله صلی اللہ محمد موضوع میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے مجھے حدیث یاد آئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک درس میں سنائی ہے لوگوں کو بھائیوں کو دیکھ کر کہ وہ بکھرے ہوئے بیٹھے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وادیوں میں اور جنگلوں میں قیام فرماتے جہاد کے سفر کے دوران یا اور کسی عمر اور حج کے سفر کے دوران تو صاحب رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہم بکھر کر بیٹھ جاتے کوئی اس طرف کے نیچے کوئی اس درخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قابل اعتراض معلوم ہوا کہا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم متفرقین بیٹھتے ہو اور تم کیوں نہیں ایک جگہ پر بیٹھتے ہو کیونکہ ظاہر جو ہے وہ باطن پر اور باطن جو ہے ظاہر تو اثر انداز ہوتا ہے پھر صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علی احمد کہ ہم اس طرح سے بیٹھتے کہ ایک چادر اگر بچھائی جائے تو ہم اس پر سب بیٹھتے اسی طرح سے سپوں میں مل کر کھڑے ہونے کا کہا گیا اور کہا گیا بلکہ بتایا گیا ڈرامہ دیا گیا کہ تم اگر صفوں کو برابر نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے الحمدللہ للہ ماشاء اللہ سب بھائیوں نے عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتیں اسی قابل ہیں کہ اس پر فوراً عمل کیا یا و الناس اب ربکم خالہ خلقکم والذین من قبل لعلکم تتقون اے لوگو یا ایو الناس کو ابودو ابکو عبادت کرو اپنے رب کی کون رب اللہ خلقکم والذین من کم و جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلو کو پیدا کیا لکھن تک تکول تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ اللہ جی وہ رب وہ مالک عبادت اس کی کرو جا لقم الراشا جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور دور حاضر میں سائنس کی ترقی کے بعد جس سے لوگوں کی آنکھیں چودھے آ گئی اور لوگ دھڑکڑ سیکولر ہونے لگے اس نے ثابت کر دیا ہے یہ زمین گول ہے گول ہونے کے باوجود اس کو فرش بنانا یہ رب ضوجلال و اکرام کی کبریائی کی بہت بڑی نشانی ہے بٹ تما ابنا اور چھت کو تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ایسی محفوظ چھت کہ یہ نہیں کہ اس سے پتھر برسیں اس سے کوئی بلائیں اور کو مصائب ہم پر ہمیشہ وارد ہوتے رہیں بلکہ یہ مامون و محفوظ ہے الٹا پانی برساتا جس سے حیات قائم ہوتی ہے اور ہر شہ اگتی ہے وَأَنزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی نازل کیا منخمرات رض ق اللہ کم اور پھر اس پانی سے پھلوں کا رزق تمہیں دیا اللہ تبارک و تعالی نے پلا تج آلو لاد تو پھر تمہیں چاہیے کہ اللہ کا ند نہ بناؤ شریک نہ بناؤ اور تم جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کرو اس آیا مبارکہ میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ نے جس عمل کا ہمیں حکم دیا وہ اس کی عبادت اور اس پر دلیل بنایا ہے اس بات کو کہ جو سبھی ہی مانتے ہیں اگر مانتے نہ ہوتے تو پھر اسے دلیل بنانا اصول نہیں اور رب الجلال والاکرام نے جب اسے دلیل ٹھہرایا تو اس بنیاد پر کہ تمہیں یہ تو تسلیم ہے نا کہ تمہیں بھی اس نے پیدا کیا اور تم سے پہنوں کو بھی کوئی بھی دنیا میں بڑے سے بڑا کافر بھی اس کا انکار نہیں کرتا کہ سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور جو انکار کرتا ہے اللہ اسے منوا لیا کرتا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ رب الجلال والاکرام جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا جبکہ وہ جس وقت چاہتا ہے زمین کو پاؤں کے نیچے سے نکال لیتا ہے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے زلزلہ آیا وہیں دفن ہو گئے اور کئی کئی منزلیں نیچے چلے گئے کیا انہیں علم تھا کہ یہ بچھونا ان قریب ہم سے چھیننے والا ہے یہ ہمارے باپ کی ملکیت نہیں ہے یہ ہمارے رب رحمان کی بہت بڑی رحمت اس کو بھی لوگ مانتے ہیں سبھی ہی مانتے ہیں. پھر آسمان بھی اس نے بنایا آسمان کو چھٹ بنایا رزق دینے کا انتظام آسمان میں رکھا وقت رضم اور آسمان میں تمہارا رزق ہے تم پھر مانتے کیوں نہیں پھر اس سے پھل نکالے اس زمین سے اس مٹی کو اس پانی کو جو آسمان سے برستا ہے اور اس بیج کو کون کھانے کے لیے تیار اعلیٰ سے اعلی بیج کیوں نہ ہو دنیا کے کسی کونے سے منگوایا ہو کسی کے سامنے رکھ دیجیے مہمان اپنی بے عزتی خیال کرے گا یہ رب الجلال والاکرام کا کمال ہے اور ہر روز کی نشانی ہے کہ اسی بیچ سے وہی درخت پھوٹتا ہے جس کا یہ بیج تھا مجال ہے کہ ایک بیچ سے دوسرا درخت نکلا ہے مجال ہے کہ انسان کے گھر بندر پیدا ہو جائے بندر کے گھر انسان پیدا ہو جائے یہ کتنی بڑی کریمی ہے کتنی بڑی رحمت ہے کتنا بڑا ہے وہ رب ربضلال بلکرام اور کتنا قادر ہے کتنا رحمان ہے اور کتنا الرحیم ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بنتا ہے کہ تم میری عبادت کرو جب تم یہ سب کچھ مانتے ہو پھر عبادت غیر کی کیوں میرے ساتھ کرتے پھر تو تمہیں چاہیے کہ تم میری عبادت کرو اور میرا ند نہ بناؤ میرا شریک نہ بناؤ لوگ یہ خیال کرتے کہ اللہ ہی کو خالق ماننا رب الجلال ولی کرام کو رازق ماننا اور یہ ماننا کہ ذرہ رزق بھی کوئی اور نہیں دیتا اور یہ مان لینا کہ ہر چیز پیدا کرنے والا وہ اکیلا ہے اور جہاں جسے چاہے جس حال میں چاہے جب چاہے پیدا کرتا ہے اور زندگی کیا موت کا بھی اختیار اسی کے پاس اور وہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا اور طاقتور ہے اللہ رب العزت کہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں جس کو وہ عذاب دینے پر آ جائے اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا یہ ماننے کے بعد لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ توحید مکمل ہو گئی حالانکہ یہ ماننا جو ہے یہ تو بنیاد ہے اور یہ تو فطرت میں ودیت کردہ ہے اور یہ تو کائنات میں اس طرح اپنے دلائل لیے ہوئے ہے وفی انفی کم آفالات کہ ہماری اپنی جانوں میں اس کے دلائل بے شمار میں آج یاد کر رہا تھا اور اکثر میں یہ دلیل اپنی یاد دہانی کے لیے اور اپنے بھائیوں کی یاد دہانی کے لیے پیش کرتا ہوں کہ اپنے ناک اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیجئے بند کر لیجئے میں بھی کر لیتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل جائے گا ہم کون ہیں اور وہ کون ہے مخلوق بے بس بے قسف ہونے کا احساس اور قادر مطلب کی کا احساس ہو جائے گا پھر ہے نا کمال کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی سانس دے رہا سانس سے بڑھ کر کوئی رزق نہیں اس کے بعد ہوا کی باری آتی پھر پانی کی باری آتی پھر نہ جانے کیا اور کیا نعمتیں ہیں ان تعدن یا مطلع لا رخسوہا گننے بیٹھ جاؤ گے تو گن نہ سکو گے ایتا شمار میں نہ لا سکو گے اتنی نعمتوں سے مالا مال ہو چلی یہ سب کچھ کس لیے تمہیں منوایا اس کے ماننے کا کیا فائدہ کہ جب اللہ کی عبادت نہ کرو دو حصے ہیں اللہ کو ماننے کے ایک تو یہ ہے عقل سے دل و دماغ سے غور و فکر سے انسان ہونے کے ناطے ہوش مند عقل مند انسان ہونے کے ناطے کائنات کے اندر تدبر و تفکر کرنا اور یہ مان لینا کہ پوری کائنات کا خالق مالک رازق مدبر العمور جو موسم بدلتا ہے جو ہوائیں چلاتا روکتا ہے جو دن کو بڑا اور چھوٹا کرتا ہے جو سورج کی حدت کو جس طرح چاہے آگے پیچھے لے جاتا ہے جس نے ازداد پر اس کائنات کو مشتمل کیا ایک چیز دوسری کا الٹ اور ضد ایک طرف اندھیرا ہے دوسری طرف روشنی دن ہے تو رات ہے پانی ہے خشکی گرمی ہے سردی ہے موت ہے زندگی ہے اور سب کے اندر ایسا توازن قائم ہے کہ مجال ہے کبھی رات دن میں گھسائے اور دن رات میں چلا جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اس کو سجدے یوں ہو رہے ہیں چاروں طرف کہ انسان کے اپنے اندر وفی تم افلا اپنے اندر اتنی بھاری نشانیاں ہیں کہ ہمارے اندر یہ آنکھوں کا نظام دل کا نظام تنفس کا نظام انہضام کا نظام یہ دل کی افطار یہ خون کا جزبے بدن بننا اور زہریلے مادوں کا ہر روز خارج ہونا اور پھر ہمارا فس کلاس نئے ہو جانا سوک اور تھکن کا اتر جانا یہ سب کس کا کمال میرے مالک ہی کا کمال تو ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو پرسنالٹی ختم ہو جاتی ہے پھر ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اب کسی چیز کی پرواہ نہ کرو شرم وغیرہ سب جاتی رہتی ہے اس کے بعد وہ بھی بیماری میں سٹی جاتی ہے اللہ اس سے سب کو محفوظ رکھے کہ بیمار دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ اللہ کے لیے مجھے گولی مار دو تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اسے یہ جو میں بول رہا ہوں اس کے پیچھے پورا نظام ہے بولنے کا یہ کون ہے جو اسے کنٹرول کرتا ہے ذرا کنٹرول خراب ہوا وہ پارکنسنس ڈیزیز ہے ایک ایسی بیماری ہے کہ ذہن کے اندر کچھ کیمیائی مادے زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں انسان منہ بھی نہیں بند رکھ سکتا وہ بند کرتا ہے کھل جاتا ہے منہ بند کرتا ہے کھل جاتا ہے سارا یوں کھڑاتا ہے اور ہر بدن کا حصہ اس طرح سے کہ معذ اللہ کا فراہ گویا کہ وہ مذاق کر رہا کھڑا نہیں ہوا جاتا ہم نے ایک مریض کو دیکھا امریکہ میں بہت پیسے والا شخص ہے بڑا پڑھا لکھا آدمی بڑا خوبصورت آدمی لمبا چوڑا ہے. یہ بیماری ہے اس کا علاج نہیں ہے اس کے پاس اور وہ عبرت کا ایک نشان ہے اسے دیکھ کر بے ساختہ جو شخص تھوڑا سا بھی قلب سلیم رکھتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ شکرانے کا سجدہ زمین پر ہی کر دے جہاں پر کھڑا ہے اس کی شرم کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے کہ یہ بےچارہ اور زیادہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا تو بے ساختہ یہ دعا دل سے نکلتی الحمد للہ آفانی من من تلا کبھی وفق دلانی من من خلق تفریح تو میرے بھائی محنتیں اتنی اس کے بعد مطالبہ کیا ان نعمتوں کے بعد تقاضا کیا مطالبہ اور تقاضا یہ ہے کہ عبادت اس اکیلے کی کی جائے یہ نہ سمجھیے کہ مشرقین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ خالق بن مالک بن رازق بن میں ان کا عقیدہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں قرآن سے پڑھ کر سناتا ہوں. کہ مُھشرقین مکہ کیا عقیدہ رکھتے تھے ربض الجلال والاکرام کے بارے میں اللہ معرق سورہ یونس میں کہتے ہیں ان سے پوچھئے کل نئی یارز کم منقما وقت ان سے پوچھے مشرقی نے مکہ سے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دینے والا بھلا کون ہے بتاؤ تو صحیح اور پھر ان سے پوچھئے ام یم لکھ سم یہ آنکھوں کا دیکھنے کا جو تمہارا نظام ہے اور سننے کا اس کا مالک کون ہے بتاؤ تو صحیح سم اور بسر کس کے اختیار میں اور کس نے تمہیں دی اب پوچھو وہ میں یو مِنَ الجول مئی تھا مِنَ ہائی <الْحَيِّ> کون ہے زندہ سے مردے کو نکالنے والا مردے سے زندہ کو نکالنے والا کن سے سوال ہو رہا ہے مشرقین مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں سے جنہوں نے انکار کیا اور پتھر مارے وہ میں الْأَمْرَ اور کون تمام امور کی تقدیر کرتا ہے طوفانوں کی ہواؤں کی فضاؤں کی اور آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے کی انگوریوں کے اگنے کی فصلوں کے پکنے کی اور تمہاری صحتوں کی اور تمہاری عمروں کی اور تمہارے سارے کے سارے نظام کی حفاظت کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ان سب چیزوں کو منظم اور مدبر کرنے والا بتاؤ تو صحیح بھلا کون ہے مالک کیا فرماتا ہے فاصا یقول آپ اللہ تکون فاصا یقول اللہ فا قریب کے لیے آتا ہے سا پھر قریب کے لیے پلٹ کر کہیں گے اللہ تو پھر عقل کیوں نہیں کرتے پھر کیوں نہیں سوچتے کیا عبادت کے لائق پھر اور کیوں کوئی ہوا جب یہ سارا کچھ وہ ہے تو سوچنے ہی نہیں پڑا مالک فرماتا ہے سوچیں گے نہیں پلٹ کر جواب دیں گے فصل اسی وقت پلٹ کر کہیں گے وہ تو اللہ ہے اس میں شکتی کون سی بات ہے پوچھنے کی کون سی بات ہے اس میں کسی تامل کی اور کسی وقفے کی ان کو حاجت نہ ہوگی اسی طرح سورة المؤمنون میں بہت زیادہ قرآن میں ہے یہاں بھی چند آیا میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کل ارد و منفی ہا ان کن تم اگر جانتے تو بتاؤ زمین میں جو کچھ ہے اور زمین یہ کس کی ہے سب کچھ کس کا ہے سیدون پلٹ کر کہیں گے اللہ کے لیے کل افلا تزک پھر تم اس سے نصیحت نہیں پکڑتے آپ ان سے دوسرا سوال پوچھیں رب الماوات سب رب الرش عظیم ساتوں آسمانوں کا رب کون اور عرش عظیم کا رب کون معلوم وہ مشرقین مکہ سات آسمان بھی مانتے تھے اور اللہ کے ارچ کے بھی قائل تھے سوکول کل آفلا تک سکو فوراً پلٹ کر کہیں گے یہ تو اللہ تو پوچھو تو پھر تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے اسے ڈرتے کیوں نہیں عبادت پھر اکیلے اللہ کی کیوں نہیں کرتے ملاکوٹ کل شہید ہر شے چھوٹی بڑی اس کی ملاقوت اس کی بادشاہی کس کے پاس وہ ہوا یوجی روجار والے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے بلا یوجی اللہ ان کن تم تاون اگر جانتے ہو تو بتاؤ انا تس کہ اللہ پلٹ کر پھر کدھر تمہیں جادو ہو جاتا ہے پھر غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو جب اتنا کچھ مانتے تھے کیا مانتے تھے مشرقی نے مکہ کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ذرے ذرے پر اس کی حکومت کیا مانتے تھے کہ کائنات میں تدبیر موسم تدبیر زندگی انسان اور جن اور پرند اور ہوائیں اور فضائیں اور پہاڑ اور آسمان اور زمین سب کچھ کا تدبیر نظم اس کے پاس وہ جیسے آگے پیچھے کسی کر دے موت دے دے بڑا کر دے چھوٹا کر دے فقیر کر دے بادشاہ بنا دے سب مانتے تھے مشرقی نے مکہ رازق بھی مالک بھی خالق بھی مدبر الامور بھی علاقین قدیر بھی پناہ دینے والا اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ بھی نہیں دے سکتا اور رب ارش عظیم بھی اور ساتو آسمان کا رب بھی اور زمین کو بچھونا بنانے والا اور زمین سے رزق اگلنے والا اگلنے کا زمین کو حکم دینے والا جب یہ سارا کچھ تھا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا تھا کیا کہتے ہیں اجال الحم واحدہ ان شعیل اتنے اللہوں کا ایک علاق بنا دیا اس نے بہت عجیب بات ہے جہاں پر اختلاف ہوا انبیاء اور رسول سے قوموں کا ہمیشہ اختلاف الوحیت میں ہوا ربوبیت میں نہیں ہوا بہت کم خبیص لوگ ہیں جو اللہ کے خالق ہونے کا انکار کرے جو اللہ کے متبدل الامور ہونے کا انکار کرے جو اللہ کے رازق ہونے کا انکار کرے جو اللہ تبارک و تعالی کے تمام اشیاء کے بادشاہ اور موت اور زندگی کا مالک ہونے کا اختیار کریں جو یہ انکار کرے کہ پیدا ہی مجھے کسی نے نہیں کیا بہت کم نہ ہونے کے برابر اور ان سے اللہ اقرار کروا لیا کرتا ہے یہ جو اقرار کرنے والی قوم میں تھی انہوں نے انبیاء کو پتھر مارے وہ مار یا رسول اللہ قانب ایک بھی رسول نہیں آیا سورہ یاسین میں مالک نے کہا کہ اس کے ساتھ ٹٹھا نہ کیا گیا اکٹھا کیا گیا مارا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی کم انہوں نے کسر چھوڑی کون سی کسی بات میں بے شمار برا سلوک کیا آخر کیا تھی فرق کی بات کون سی تھی پوائنٹ آف ڈفرنس کیا تھا اختلاف کس میں تھا اختلاف تھا کہ الہ بہت سے ہونے چاہیے کوئی بارش کا الہ کوئی بچا بچی دینے والا ہے کوئی جنگ جانے والا ہے کوئی سفر پر جانے کے وقت سفر میں حفاظت کرتا ہے کوئی صرف رزت تک موجود ہے है بڑھاتا ہے اور اس کو دکان میں اس کا تعویذ لکھ کر لٹکایا جاتا ہے جیسے جنگ کے وقت یا آلی جنگ کے وقت اور نہیں کسی کو پکارنا اور طوفانوں میں بہاؤل حق اور تعویذ لٹکانے کے لیے دکان میں رز کے لیے آج ابراہیم ورزے کے ان لوگوں نے ہمیشہ یہ کیا کہ آلیہ بنائے جا اللہ ایک نہیں بنایا اگر ایک ہی بنا لیتے ہر کام کے لیے رزق دینے والا بھی وہ سفر میں حفاظت کرنے والا بھی وہ بچہ بچی دینے والا بھی ہو اور اس کے بعد دشمن کے مقابلے میں جنگ میں کام آنے والا بھی وہ اور پوری کائنات میں ہر دکھ میں کام آنے والا ہر سکھ میں سکھ پہنچانے والا وہ ہی تو پھر اللہ اکیلے کو کیوں نہ علا مان لیتے فرق تو یہ واقعہ ہوا اکیلا انہیں ہر کام کے لیے کافی معلوم نہیں ہوا معذ اللہ استقف اللہ یہ ایک قصور ہے دنیا کے اندر کھو جانے کا اور یہ دو ہیں معاملات جو آدمی کو برباد کرتے ہیں. پہلا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارواح سے وعدہ لیا تھا جب بنی آدم کی پشتوں سے ہم سب کو نکالا اور ہم سے وعدہ لیا السط بے کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں. سب نے کہا شہید ن ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے تو مالک نے کیا کہا تھا قیامت کے دن یہ نہ کہنا ان سے غافل رہے کہ تو ہمارا رب ہے یہاں رب بمانی الہ کے بھی ہے دو تین جگہ قرآن میں رب اور الہ کے لیے رب استعمال ہوا جیسے یوسف علیہ سلاط اسلام نے جیل میں کہا ار بابو متفر رقوب فیص ام اللہ الباحد التحاق یا استا خز و احبار اور برحبان اور اللہ یہاں پر رب اور یہاں پر رب اور وہاں پر رب ان تین مقامات میں الہ کے مفہوم میں بھی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ رب کے اندر الہ کا مفہوم شامل یہ جدا جدا علماء نے سمجھانے کے لیے کیا ورنہ جو رب العالمین ہے الہ العالمین بھی وہی ہے اور کسی کا حق ہی نہیں بنتا جو رب العالمین ہو اسی کا حق ہے وہ الہ العالمین بھی ہو مگر چونکہ الاہ العالمین اسے نہیں مانا گیا رب العالمین ماننے والے کثیر ہیں نصارہ بھی ہیں یہود بھی ہیں مجوس بھی ہیں ہندوس بھی ہیں اور مسلمین تو الحمد للہ الحمدللہ الحمد مانتے ہی ہیں اور اس کے بعد الاہ العالمین بھی اسے مانتے اصل جو اختلاف ہے نقطہ اختلاف انبیاء اور رسول کے ساتھ وہ الہ میں ہوا رب العالمین میں نہیں ہوا رب العالمین مشرقین نے بھی مانا تو اب یہ نقطۂ اختلاف جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ارواح سے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا شہید ہم گواہی دیتے کہ تو ہمارا رب ہے مالک نے کہا قیامت کے دن دو باتیں میں نے نہیں سننی یہ نہ کہنا پہلی انا کنہ انہین ہمیں پتہ نہیں چلا کہ تو ہمارا رب اور قلعہ غفلت میں پڑھنا کس واسطے عیاشی کی وجہ سے دنیا پر ریتھ جانے کی وجہ سے دنیا کے اندر ایسا دل لگانے کی وجہ سے کہ آخرت بھول جائے دنیا ہی کی ہر وقت فکر پڑی رہے دنیا بڑھانے کے لیے دنیا سجانے کے لیے دنیا کا مزہ لوٹنے کے لیے مزے کو لمبا کرنے کے لیے اپنی مہلت کو یہ ہے غفلت کی وجہ اور دوسری بات کیا ہے انما عشرت آبا من قبل وکن ضروری ضروریتم نمبا د آفتہ لکنا بافا المبتلو کہ شرط تو کیا ہمارے باپ دادا نے ہمارے مشاہیر نے ہمارے بزرگوں نے ہماری قوم کے بڑوں نے کیونکہ جس طرح ہمیں اپنی قوم کے بڑے عزیز ہیں جاپانیوں کو اپنی قوم کے ہیں چینیوں کو اپنی قوم کے ہیں اربوں کو اپنی قوم کے ہیں افریقی کو اپنی قوم کے ہیں مسلمانوں کو اپنی قوم کے ہیں اور ہندوؤں کو اور مجوسیوں یہودیوں کو اپنی قوم کے بڑے جو ہیں وہ بزرگ معلوم ہوتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں کہ میرے بڑے جو میری قوم میں بڑے مانے جا رہے ہیں جن کی چلتی ہے جن کو سلام ہوتی ہے اگر عزت کروانی ہے تو بڑے کا نام لو پاکستان میں سیاست کے اندر جیتنا ہے تو محمد علی جناح محمد علی جناح محمد علی جناح کرو تمہارے پیٹ سے مڑوڑ اٹھے محمد علی جناح کی محبت اور احترام کے دیکھو پاکستانی سر پر اٹھا لیں گے اگر اس پر تنقید کرو گے تو کوئی نہیں سیاست میں آنے دے گا اگر دین میں چلنا ہے تو جس بھی گروہ میں جانا ہے اس کے بڑوں کو حضرت حضرت محم اللہ اور مداخلہ فلاں اور فلاں فلا کرو وہ آپ کو مسلح دے دیں گے یہ بڑے مرواتے ہیں اگر بڑے درست ہے تو الحمد اللہ قابل عزت ہے واجب الاحترام ہے مگر واجب الطاط صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم ہے کیونکہ ان کی اطاعت اللہ کے حکم سے اور عبادت ہے کیا عبادت ہے ہی اطاعت کا نام عبادت کا مطلب ہے کہ اگر رب العالمین وہ ہے تو الہ العالمین بھی وہ یعنی اتباع اور اتاط صرف اسی کی ہو زندگی کے تمام چھوٹے بڑے امور میں اس کی چلے اس کی بڑائی تمہاری زندگی کے عمل سے چھن چھن کر جو ہے وہ باہر دکھائی دے رہی ہو صاف تمہارا عمل گواہی دے دے تمہاری کورٹ میں چلے جاؤ تو پتہ چل جائے اس کورٹ میں فیصلے جو ہیں وہ تب ہوتے ہیں جب اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ تقدیق دے رہی یہ. یہ وہم نکال لیں کہ میرا فیصلہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف تو نہیں مسجد میں چلے جائیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں جو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو معاملات کرتے ہیں آپس میں لین دین کے تو وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے ہر جگہ اللہ کی حاکمیت ہے ان کو کوئی بات منوانا ہے تو اس بڑے کا واسطہ دے دو مان جائیں گے اور اگر کسی بات پر جھکانا ہے تو بڑے کی دلیل لے آؤ بڑے سے بڑا ان کا تمہارے سامنے بالکل بے بخ ہو جائے گا اور یہی حال تھا صاحب رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اور یہی حال ہمیشہ ہر مستقی کا ہوتا ہے کہ ہے وہ بہت غصے میں آئے سرخ ہوا آپ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث پیش کر دوں جس کو آپ بھی صحیح مان لیں اور علماء نے اس کا مفہوم بھی وہی بیان کیا اور جو میں بیان کر رہا پھر کیا کریں گے میں تو بھائی پھر کیا کروں گا پھر بچ جاؤں گا اور کیا کروں گا تو یہ بڑائی ہے اس کی معاملے سے یہ عبادت عبادت کا مطلب ہے تزل ضلیل کرنا اپنے آپ کو اپنے آپ کو فروتنی عبادت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز اور ضلیل کر کے پھینک دینا اس کے حکم کے سامنے کہ تُو حکم کر میں تیرے حکم کا مزدا بنتا ہوں وہ یو سلم تسلیم آ سر اور عبادت کی تعریف و نے یہ کی كل ما ہب و یردا ربونا ہر وہ عقیدہ رکھنا جس سے اللہ خوش ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس عقیدے کو مابوب جانے اور اس سے راضی ہو وہ عقیدہ رکھنے اور وہ بات منہ سے نکالنا جو اللہ کو محبوب ہو اور اللہ تعالیٰ اس بات کے منہ سے نکالنے سے راضی ہو وہ عمل کرنا جس عمل سے اللہ رب العزت جو ہے وہ خوش ہو اور اللہ کو عمل محبوب ہو پھر کیا ہوا یہ سارے اعمال سارے عقائد اور سارے یہ اقوال یہ عبادت ہوئے یہ ہے عبادت اور اگر کوئی اس ہدف کی پرواہی نہ کرے بعض معاملات میں بالکل خود مختار ہو وہ ایک سوچے میں بھی اگر خود مختار ہو تو وہ اللہ رب العزت کی عبادت کچھ سوچے میں نہیں کر رہا جس میں اللہ تبارک مطالعہ کی بڑائی کو عملا نہیں مانتا ویسے تو اس کو سب سے بڑا مانتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ ملک چلانے کے لیے تو نظام بہر حال پوری دنیا کے ساتھ مل کر رکھنا پڑے گا یہ ایسی صدی سے گزر رہے ہیں یہ وہ زمانہ تو نہیں ہے نا تو پھر اس نے یہ مان لیا کہ اس میں رب ذلجلال بل اکرام کے علاوہ کسی کی چلے گی اس میں اس کا رب وہ ہے اسی طرح کسی نے یہ اگر کہہ دیا بالفرض محال کہ بھئی بات تو بالکل ٹھیک ہے ہم فلاں لوگ ہیں ہم فلاں امام سے محبت رکھتے ہیں یا ہم فلاں بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے ارے بھائی یہ حدیث ہے قرآن ہے اس کا مفہوم اگر سمجھنے میں کوئی مشکل ہے تو بتاؤ کہتے ہیں مفہوم پر بڑی بات ہو چکی مفہوم تمہارے والا درست ہے مگر دیکھیں نا ہم اب ان کے ساتھ ہیں تو وہ اگر نہیں مانتے تو ہم کیسے مانیں ولہ یہ شرک تو عبادت کس کی ہو رہی ہے دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو رب العالمین مانا ہے کہ الہ العالمین بھی مانتے کیا ہمارے زندگی کے سب امور ہماری تجارت ہمارا نکاح اور شادی ہماری موت اور جنازے اور ہمارا رہن سہن ہماری تعلیم اور ہماری ثقافت اور ہماری تہذیب وہ سب کیا اسلام کے کی مطابق ہے آزاد ہے بالکل تعلیم کا نظام کفار کا بنایا ہوا تہذیب کفار کی فیشن کفار دیتے ہیں تو اس مجبوری کے ساتھ ان پر عمل کیا جاتا ہے وہ فیشن اسلام سے ٹکرا کیوں نہ رہا ہو شخص سفر حوالی ایک بہت بڑے عقیدے کے استاد ہے وہ کہتے ہیں فیشن والوں کی فیشن میں ربوبیت قائم یہ ایک لباس ڈیزائن کرتے ایک فیشن چلاتے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جس کے جسم کے ساتھ وہ فیشن مناسبت بھی نہیں رکھتا وہ انتہائی بدصورت معلوم ہو رہی ہے اس میں اور وہ برہنہ بھی ہو رہی ہے مگر وہ بیچاری مہذب کہلانے کے لیے اب اسے پہنے گی وہ کہتا ہے کہ یہ شرک خفی اصلت دبی ہوئی ہے ان معبودان باطلہ سے جنہوں نے تہذیب کے معبود ہونے کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے تہذیب وہ ہوتی ہے جو وہ اختیار کرے مہذب وہ ہوتا ہے جو انگریزی اسکولوں میں جہاں انگریزی تعلیم کے نشانات اس کے عمل سے ظاہر ہو وہ کہتا نہیں ماشاءاللہ یہ کوئی پڑھا لکھا انسان نظر آتا ہے کوئی مہذب سوسائٹی کا فرد ہے خاص وہ اتنا زیادہ شرمیلا ہو جائے کہ دعوت کے اندر انگلیاں چاٹنا وہ سمجھے کہ لوگ تو مجھے کہیں کسی گاؤں کا سمجھیں گے اور میں نے تو سی ایس ایس کیا ہوا ہے اب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انگلی چاٹ لوں کھانا کھانے کے بعد اپنی پلیٹ کو صاف کر لوں اور بوتل آخر تک پی لوں ساری کی ساری وہ سترا کو نکال کر پھینک دوں کہ آواز بری لگتی ہے بڑھ بڑک کی نکالنی بدتمیزی لگتی ہے میں بوتل کو منہ سے لگاؤں اور آخری گھونٹ بھی پی لوں تو لوگ کہیں گے یہ کہ ایک وقت سی ایس پی بن گیا ہے کسی گاؤں کا پیچھے سے کوئی کمی معلوم ہوتا ہے ن ہاذا یہ عبودیت ہے خفیہ طور پر یہ شرک شرک خفی کہ ان کی تہذیب کا سکہ دلوں پر بیٹھا ہوا ہے ان کی ہیبت اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں شرم محسوس ہونے پر مجبور کر رہی ہے ایک ہمارے بھائی کہا کرتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں میں ایک شخص کہتا ہے ایکسکیوز می میں ذرا نماز پڑھ یہ ایکسکیوز می کہنا اس کی غلامی کی زبردست دلی اس کا ذہن غلام ہے یہ بےچارہ بن ہوا ہے ان کی تہذیب سے ان کی ثقافت سے ان کے تمدن سے ان کی تعلیم سے حتیہ کہ ان کے نظریات سے ایکسکیوز میں تو ان کم وقتوں کو کہنا چاہیے تھا جو کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کے لیے تیرے ساتھ اٹھ نہیں رہے تو ایکسکیوز میں کس خوشی میں کہہ رہا تجھے اپنے دین پر شرم آنا شروع ہو گئی ہے یہ تو عبادت نہیں ہے عبادت تو یہ ہے کہ رب العالمین ماننے کے بعد الہ العالمین ماننے کے اثرات تیرے ہر عمل سے واضح ہوں اور تم ببانگے دہل کہ دے اننی منل المسلمین کوئی مانتا ہے تو مانے نہیں مانتا تو نہ مانے میں نے جس کو رب مانا الہ بھی اسے مانوں گا جب اس کی طرف سے ایک بات آ گئی تو تمہاری ساری تہذیبیں اس بات پر قربان ہیں کیا خوب لکھتے سید کتب اپنی کتاب میں معالم عالم کہتے ہیں کہ میری غلطی تھی میں اس سے معذرت کرتا ہوں میں نے پہلے چیپٹر بنایا تھا اسلامی تہذیب میں اس سے معذرت کرتا ہوں یہ غلامی کے نشانات تھے میرے اندر میں اب چیپٹر بناتا ہوں تہذیب صرف اسلام ہی تہذیب ہے باقی دنیا میں ہر شربتہذیبی تہذیب وہی ہے جو مالک کی طرف سے ہمیں سکھائی گئی باقی سب بد تہذیبی اگر کوئی تہذیب کے اچھے نشانات کفار میں بھی ہیں تو وہ اور رسل کی تعلیمات کا نتیجہ اگر کفار ماں بہن کو اور بیٹی کو حرام سمجھتے ہیں یہ انبیاء کی تعلیمات اگر کفار چوری کو جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں انبیاء علیہ مسلاط السلام کی تعلیمات اگر کفار غیبت کو برا جانتے ہیں تو انبیاء علی مسلاط و السلام کی تعلیمات کا نتیجہ جو خیر دنیا میں کہیں بھی ہے وہ سب بکریا جات ہے انبیاء اور رسل کی تعلیمات کے وہ تعلیمات جو آسمان سے آئیں وہ تعلیمات جس میں کوئی بھی اور شہ انسانی شامل نہیں ہو سکتی لا یو الا علم قرآن کو سوائے پاکیزہ کے کوئی نہیں چھوٹا یعنی فرشتے لاتے ہیں محمد کی طرف صلی اللہ علیہ و وسلم اور مجال نہیں ہے شیاطین کی کہ اس وہی میں کسی قسم کی دخل اندازی کر سکے وہ جوں کہ توں آتی اور مکمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی پوری حفاظت حاصل ہے اور یہاں تک بیان کر دیا کہ وکلا علیہ بعد اکاویر اگر ہمارے یہ پیارے رسول امام الانبیاء علیہ سلاۃ وسلام فدا ابھی و امی اگر قرآن کے اندر وحی کے اندر کچھ بڑھا لے تقل کرے اپنی طرف سے کم کرے یا بڑھائیں لاخز نہ من بل ہم اپنے اس نبی اور رسول کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں لے تم الوتین پھر ہم اس کی رگے جان کو کاٹتے شرط کو کاٹتے پما من کم من احدین انجین تمہیں کوئی تم میں سے کوئی بھی ہمیں ایسا کرنے سے روک نہ سکے بندے کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے نہ آپ کسی کے غلام پیدا ہوئے نہ میں ہم کسی لیے لوگوں کو الہ مانے ہمارے لیے الہ واحد کافی ہے علیہ اللہ بھی کافی کیا اللہ ہر مشکل میں ہر ضرورت میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اے اللہ تو کافی ہے اور تیرے ہوتے ہوئے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا ہمیں غیر کی کوئی ضرورت نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ قوموں نے جو مختلف آلحا بنائے مابودا باطلہ بنائے تو یہ اللہ کی نقدر کی وما قدر اللہ حق کا قدر ہی انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسا قدر جاننے کا حق تھا کہ ایک ہی حق کے لیے کافی ہو انہوں نے کہا نہیں ایک بارش برسانے والا بناتے ہیں ایک تعویذ کے ذریعے مدد کرنے والا ایک رات کو چلوں کے ذریعے مدد کرنے والا ایک بچہ بچی کے میدان کا ماہر ایک فلاں اور ایک فلاں اور ایک فلاں اور چپے چپے پر نئے الہ ہیں چپے چپے پر قبریں اور اس پر نظر و نیاز ہے چپے چپے پر پیر فقیر ہیں ٹی وی اور میڈیا پر آ کر استخارے کے بہانے علم غیب کے دعوے ہیں اور لوگوں کے عقائد جو ہے برباد کیے جا رہے ہیں حکام ہے کہ وہ دن رات اپنی شریعت بناتے ہیں جبکہ عادی بن ہاتم مسلم ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نصارہ میں سے تھے آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیا مبارکہ آ اتخذو اتخو احبار ہوں من دون اربابم سورہ التوبہ کی کہ انہوں نے اپنے احبار کو روحبان کو اللہ کے سوا رب بنا دیا یہاں رب بمانی الہ کے ہے تو آدھی کو سمجھ نہیں آئی ادی نے کہا ہم انہیں رب تو نہیں مانتے تھے کہا جب وہ اللہ کے حرام کو حلال کہتے اللہ کے حلال کو حرام کہتے کیا کہ تم مان نہیں لیا کرتے تھے ان نے کہا یہ تو تھا انہوں نے کہا تل کا عبادت ہم یہی تو ان کی عبادت تھی یہ حق تو سوائے رب رحمان کے کسی کا ہے ہی نہیں کہ کسی شہ کو حرام قرار دے یا حلال قرار دے یہ حق تو اس نے اپنے نبی مرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا بخاری کی صحیح روایت ہے ایک صحابی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے بھائی ہونے کا ثبوت بھی ہے اور انہوں نے جب پہنا ہوا ہے حرام کی حالت میں عمرہ یہ حج کے لیے جا رہے ہیں اور پوچھتے ہیں یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبہ پہنا ہوا ہے اور اس میں خوشبو لگی ہے کیا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا کیا حکم لا تقف علم ان ول بس ارا ول فو آدا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان نہ کھولنا یہ نبی کو حکم ہے میرا آپ کا کیا حال ہے زبان نہ کھولنا اللہ کی وہی کے بغیر کیونکہ ان آنکھوں سے ان کانوں سے اور اس دل سے ان سب سے سوال ہونے والا ہے منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں لی جا سکتی سوچ کر منہ سے نکالنی چاہیے صحیح حدیث میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ بندہ منہ سے ایک بات نکالتا ہے پرواہ نہیں ہوتی میں کیا کہہ گیا ہوں اس کی وجہ سے وہ کئی سو سال جہنم میں پڑ جاتا ہے اور ایک بندہ منہ سے بات نکالتا ہے اور اسے نہیں پتا کہ اللہ کو کتنی محبوب ہوئی وہ جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عدی بن آب ہاتم کو بھی یہ بتا دیا اور ادھر اس نے جبے کے بارے میں صحابی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے نبی خاموش ہوئے ان کے پاس حکم نہیں تھا وہ خاموش ہو گئے وہ تو اللہ کے نبی اور رسول تھے وہ نہیں بولتے تھے جب تک وہی نہ اللہ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو جس نے عمر سے یہ وعدہ لے رکھا تھا کہ کبھی وہی کا نزول ہوگا تو مجھے دکھانا اس نے کہا فوراً آ تو وہ صحابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ پر چادر اوڑا دی گئی تھی اور آپ پر وہی کی کیفیت کی تاری ہو گئی تو چادر کو ہٹا کر دکھایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردیوں میں بھی وہی نازل ہوتی تو آپ کے مبارک ماتھا سے پسینہ جاری ہو جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوتے تو وہ آپ کا بوجھ نہ برداشت کر سکتا اور ایک صحابی کی ران پر آپ کا سر تھا ایک دفعہ وہ کہتا تھا کہ قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بوجھ پڑتا ہوگا رنگ مبارک سرخ ہو جاتا وہی وہیں کیفیت تھی وہی کی کیفیت ختم ہوئی اس کا مطلب حدیث بھی وہی ہے تو نبی علیہ السلاط اسلام نے کہا کدھر گیا سوال کرنے والا سوال کرنے والے کو بلایا گیا کہا کہ جبے کو اتار دے اور خوشبو کے جو اثرات جسم پر ہو ان کو دھو ڈال کیونکہ اس نے احرام پر جبہ پہن رکھا تھا اور جبہ احرام میں نہیں تو معلوم ہوا کہ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لب کشائی نہیں کرتے خولہ بنت طالبہ منتیں کر رہی ہے کیونکہ بڑھاپے میں جا رہی ہیں اب عمر ڈھل چکی ہے اور خامن نے ماں کہہ دیا تو جو پہلے حکم تھا شریعت میں اس کے مطابق طلاق ہو گئی اب چھوٹے چھوٹے بچے آ کر منتیں کر رہی چمتی ہوئی نبی علیہ السلاۃ وسلام کو کہ کسی طرح سے کوئی جواز کا حکم نکل آئے جائز ہو جائے کہتی اللہ کے رسول میری جوانی کھا گیا اب میں جوانی سے بھی تو محروم ہو چکی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ساتھ لے جاتی ہوں تو کھلاؤں گی کہاں سے اس کے پاس چھوڑتی ہوں تو بچے بھی گئے جوانی بھی گئی میرے پلے میں کیا رہا اب مجھے ماں کہہ دیا ہے اس نے میں کیا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں کیا کر سکتے ہیں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ کونے میں یہ گستگو کر رہی تھی کبھی اس کی آواز بلند ہوتی مجھے کچھ سمجھ آتا کبھی آواز یہ پخت کر لیتی بےچاری لپٹ لپٹ کر سوال کر رہی ہے اب دل ہی دل میں اپنے مالک کو پکار رہی ہے اوپر سے حکماتا کا سم اللہ اللہ تھی تجا دل کا فی اللہ نے خوب سنی اس عورت کی بات جو خاون کے بارے میں تیرے ساتھ جھگڑ رہی تھی آسمان سے وحی آئی تو اللہ کے رسول نے اجازت دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی عبادت یہ ہے میرے پیارے بھائیوں میرے لیے اور آپ کے لیے کہ پوری زندگی میں ایک ہی سوچ جو ہے ہمارے دل میں تے وسط ہو چکی ہو کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں ہم جو اقوال منہ سے نکالتے ہیں ہمارے اعمال اور زندگی کا ڈھانچہ اور ہمارا لوگوں کے ساتھ تعامل یہ بہت بڑی بات کیونکہ معاشرہ جو ہوتا ہے مشرقین کا وہ معاشرہ ایک قوت ہوتا ہے ورنہ پوجے جانے والے بت قومیت کا بت قومیت کا کوئی وجود ہی نہیں یہ تو ذہنوں میں ایک وجود ہے قوم کا بت اس بت کی کیا طاقت ہے کوئی طاقت ہی نہیں ہے سر سے ایک تصور ہے اس طرح جھنڈے کا بت اس طرح خاندان کا بت وہ کیا ہے خاندان کیا چیز ہے ایک نام ہے بات ذہنوں میں ہوتا ہے اسی طرح سے یہ قبریں وغیرہ یہ کیا کر سکتی ہے سب دنیا سے جا چکے موت آ چکی دفن ہے ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں سوائے آج بم کے کچھ بھی نہیں بچتا تو یہ ساری چیزوں میں کوئی قوت نہیں قوت کس میں ہے قوت ہے پوجنے والی قوم کے اندر پوجنے والے گروہوں کے اندر ان کے ساتھ ٹکراؤ ہے جو ٹکراؤ سے بچ کر اپنے اسلام کو چلانا چاہتا ہے وہ اسلام پر چلنے کے خواب دیکھنا بھول جائے یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہجرت کر جائے اگر اس میں قوت نہیں جنگلوں میں چلا جائے مگر اگر معاشرے کے اندر رہنا ہے تو یہ ٹکر اس دن ختم ہوگی جس دن یا صرف اسلام ہوگا یا صرف کسوخ ہوگا صرف اسلام کس دن ہوگا ایک تو اس وقت ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم غالب آئے اور ایک اس وقت ہوگا جب عیسا کو اللہ غالب کرے گا علیہ صلاح وسلام اور صرف کفر کب ہوگا صرف کفر اس وقت ہوگا جب سارے مومنین کی روح قبض کر لی جائے گی اور قیامت قائم ہونے والی ہوگی ورنہ بھائی یہ ٹکر سے بچنا ممکن نہیں ہے اس ٹکر میں حصہ بچانا پڑے گا اپنے ایمان کے مطابق جتنا ٹکر میں حصہ اتنا بڑا ایمان اور جنت کی ٹکٹ جو ہزب اللہ میں ہونا چاہتا ہے وہ ہزب ال شیطان سے ٹکر لے جو ہزب ال شیطان کے اندر اپنا نام کٹوانا چاہتا ہے وہ ہزب شیطان کو اپنی پہچان کرائے کہ ان میں سے نہیں ہے بچہ بچہ جانتا ہوں محلے کا کہ یہ ہزب اللہ کا آدمی ہے یہ حزب الشیطان والا نہیں ہے اس کے بغیر چھٹکارا نہ ہوگا ہمیں عبادت کرنا ہوگی عبادت کی تفصیلات جاننا ہوگی اور جان لے لا اللہ امام بخاری کہتے ہیں پہلے علم کا مرتبہ ہے پھر تو لا الہ اللہ پر فائز ہو سکے گا پھر تو لا الہ اللہ کا حقدار ہو سکے گا جب تُ جاننے کی کوشش کرے گا کہ لا اللہ کہتے ہیں صحابہ اضوان کیا پڑھتے رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیئیس سال انہیں کیا پڑھایا وہ ہر وقت ان سے سیکھتے تھے ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ نے بھوک پیاس برداشت کر کے مسجد نبی کے فرش کے ساتھ فرش ہو جاتے تھے کیوں ہوتے تھے علم حاصل کرتے تھے ابو حرارا کو علم کی کیوں طلب تھی اس واسطے کے توحید کی مزید تفصیلات معلوم ہو شرق کی مجھے مزید پہچان ہو جتنا کوئی شرک کو پہچانتا اتنا بڑا توحیدی ہے جتنا کوئی بیمار دل کو جانتا اتنا بڑا دل کا ڈاکٹر ہے جتنا بیمار آنکھ کو پہچانتا اتنا بڑا آنکھ کا ڈاکٹر ہے جتنا بیمار میدے کو پہچانتا اتنا بڑا میدے کا ڈاکٹر ہے جتنا کمزور اور ضعیف اور موزوں روایت کو پہچانتا ہے اتنا بڑا محدث ہے اس لیے امام بخاری امیر المومن فی الحدیث ہے جتنا شرک اور شرک کی مختلف شکلوں کو پہچانتا اتنا بڑا موحد ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہے سنے میں تھے بات کو سینے میں جگہ دینے اور عمل کی زنت بنانے کی اور اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس حال میں کہ ہماری موت یوں واقعہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے رب ذوال والاکرام اس کے دین اور اس کے پیارے رسول پر مطمئن ہو آمین کر موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو کوئی دوسرے سوالات ماشاء بڑے علماء آپ کر سکتے ہیں اس کو جس کو میں نے بیان کیا اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ میں بتا سکوں اور اگر نہیں مجھے معلوم ہوا تو پھر میں پوچھ کر بتا دوں بھیا آپ سے معذرت کر لوں گا ابھی آپ نے عبادت کے بارے میں بات کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں اپنے اماموں کے طریقوں پہ اور شریعت پہ نہیں جمتے جو شریعت محمد اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اتارا گیا اس پہ نہیں جلتے تو آپ نے بتایا کہ وہ شیرت ہے وہ شرکے اکبر خفی ہے یا دوسرا شیرکے اکبر اس وقت بنے گا کہ جب کہ ان پر حجت تمام کر لی جائے حجت تمام کرنا ہے کہ دلیل اس طریقے سے ان کے سامنے پیش کی جائے کہ وہ گنگ ہو جائے اور وہ ماننے پر مجبور ہوں کہ جو آپ کہتے ہیں یہ درست خواہ وہ منہ سے نہ کہ پوری دنیا بیٹھی ہوئی کہے کہ یہ مان گئے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں یہی حکم ہے اب اگر ایک شخص کہتا ہے میں شافی ہوں حملی ہوں پلا ہوں فلاں یا ایک شخص جمہوریت کو کفر ماننے کے بعد بھی کہتا ہے کہ ہمارے اتنے اتنے بڑے حافظ صاحب اور اتنے بڑے اہل عدیظ مدینہ یونیورسٹی کے فارق جو ہیں وہ سارے نورانی سے تعداد کرتے ہیں وہ غلط ہے اور تم صحیح ہو تو اس وقت یہ شفٹ اکثر ہے جب اس نے مان بھی لیا کہ بات غلط ہے حالانکہ وہ مشرق نہیں اولا ماں وہ لم کو تو کوئی غلط فہمی لاحق ہوگئی کو کوئی کو شبہ لاحق ہو گیا کئی کرتے ہیں اسی طرح آئمہ کے بارے میں ہم گستاف نہیں ہیں آئمہ باجب الحرام ایمان کو کوئی بھی غلطی لگ سکتی کسی ضعیف حدیث کو صحیح سمجھ سکتا ہے کسی حدیث کو جاننے کے بعد بھول سکتا ہے کوئی حدیث اسے معلوم نہ ہو تو کوئی اس کے لیے یہ شان میں کسی قسم کی بھی کم کرنا نہیں کوئی بھی شخص پوری حدیث کا عالم نہیں ہے اس بہت وسیع ہے تو اس کے لیے تو کئی عذر ہو سکتے ہیں اس طرح عالم ربانی اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو عالم ربانی ہونے کے اعتبار سے ہم یہ گمان کرتے ہیں اسے کہیں سے غلطی ہوگی اسے الٹا ایک اجر ملے گا مگر یہ ضدی جس پر حق واضح ہو گیا اور حق کے مقابلے میں اب اس کے پاس کچھ نہیں حق کو تسلیم اس نے کر لیا اب بھی کہتا ہے عمل نہیں کروں گا میرے بڑے نہیں کرتے اس کے مصرفوں میں بڑوں کا حق بنایا وہ انشاءاللہ وہ بڑے بھی اس سے بالکل برات کرتے سب علما نے کہا کہ ہماری تکلیف نہ کرنا اندھی تکلیف کوئی حنفی عالم بھی جائز قرار نہیں دیتا جو حقیقتاً عالم عقیدہ تحاویہ اٹھا کر دیکھ لیجئے امام جعفر تہاوی سیرت لکھی ہوئی ہے کہ امام جعفر صحای کو کسی نے یہ کہا جب انہوں نے کوئی مسئلہ بیان کیا بھئی آپ تو ہنفی ہیں اس نے کہا استراہ مجھے غبی مانتے ہو عقل کا انڈا مانتے ہو کہ جب قرآن سنت آ جائے تو میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کلمہ تو نہیں پڑھا ہوا ان کا احترام کرتا ہوں ان کے طریقے استدلال کو مانتا ہوں میں ہنفی اس اعتبار سے پھر اس طرح انہوں نے اصول بنائے فک کے میں اصول مطالب کے مطابق اس تدلاق اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب میرے سامنے قرآن اور حدیث آ جائے تو تب بھی میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات ہی پر ڈٹا رہوں گا جس طرح ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ روایت جو ہے موجود ہے مضنون ہے اس کے صحیح ہونے کا گمان ہے یہ غالم المصنف عبدالرضاق میں ہے یہ روایت یا کسی اور کتاب نہیں ابن عبد البر لائے ہیں اس روایت کو جب وہ نپر اللہ کو حدیث پیش کی گئی کیونکہ وہ اعمال کو ایمان میں نہیں مانتے مشہور ہے ان کا قول اعمال کی وجہ سے جنت ملے گی امال کی وجہ سے جہنم میں جائے گا مانتے ہیں اعمال کی وجہ سے درجات ہیں اعمال کی وجہ سے سزائیں مگر اعمال ایمان میں شامل نہیں جب کوئی دل سے مانتا اقرار کرتا ہے تو وہ مومن تو ان کو کسی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ انہوں نے کہا فلاں عمل ایمان ہے تو اب کیا کرو گے ابو گھوڑی فارحم اللہ کیا جواب دوں گا اب میں کیا جواب دوں گا اللہ کے نبی کی حدیث ہے اضافہ حل حدیث مذہبی صحیح حدیث میرا مذہب تو اما تو ایسے تھے ہمارے ہم ان پر حسن دھن رکھتے ہیں ان کا احترام واجب سمجھتے عطاط صرف رسول اللہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صرف وہ بات کہتے جو آسمان سے آئی وہ بھی اپنی بات اس میں شامل ہرگز ہرگز نہیں کرتے وہ بالکل معصوم ہے کہ انہوں نے اللہ کی بات میں کبھی بھی اپنی بات شامل کی ہو. اور انہوں نے سب صحابہ سے یہ گواہی بھی دی کہ میں نے اللہ کا سارا دین تم تک پہنچا دیا جب سب نے گواہی دی تو دنیا سے چین سکھ کے ساتھ انہوں نے اپنے اللہ کو لبیک کہا اور موت واقع کی پیش اپنے بڑے کہتا ہے شکتی اس طرح عموماً کو کوئی نہیں جی کہتا کوئی جاہل تو کہہ سکتا ہے علماء تو ایسا نہیں کہتے اگر کسی محفل میں آپ کے سامنے کیا بھی گئے بال فرض محال تو جب چار بندے کٹھے ہوں گے تو وہ بالکل یہ بات نہیں مانیں گے کوئی بھی نہیں مانے گا میں نے ان کے مناظرے بھی سنے ہیں ان لوگ کرتے رہتے ہیں ان, ان کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے اس میں احناف نے ہمیشہ یہ کہا کہ قرآن اور سنت سے ایک بات ثابت ہو اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول اس کے مخالف ہو اسکرفر اللہ کہ ہم ابو حنیفہ کے کال کو مانیں اسی طرح انیت اللہ شاہ گجراتی اللہ تبارک و تعالی ان کی مقصد کرے بہت بڑے بزرگ تھے توحیدی وہ مجھے یہ سنایا تھا سلیمان انصاری نے جو عطا اللہ اطاع صاحب کے بھانجے تھے انہوں نے کہا کہ شرد پور میں جلسہ ہو رہا تھا اہل حدیث کا جلسہ تھا یہ تقریر کر رہے تھے انیت اللہ شاہ گجراتی تو کسی نے چٹ بھیجی کہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے اعتبار سے یہ مسئلہ غلط اس نے کہا کہ میں نے حدیث بیان کی میں کروڑ ابو حنیفر رحمہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر مار دوں اس کو کیوں نہیں ہم کہیں گے کہ ہمارا بزرگ اور ایک جگہ امین اللہ پشاوری یہ بھی ماشاء سچے عالم اب بھی موجود ہے الحمد اللہ حیات ہے وہ پینتالیس سال کے قریب عمر ہوگی بہت بڑے عالم اور مفتی ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ کسی کے رات مناظرے میں ہم نے کہا کہ یار تم اگر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان کو کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے کم مان لو تو تمہارے ساتھ بات ہو سکتی یہ ہم نے کہا تو وہ عالم جواب میں کہتا ہے تم یہ کہتے ہو میں تو کہتا تو توحید میں میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے محمد بن عبد الوہاب کو زیادہ بلند مرتبہ آدمی سمجھتا ہوں تو ایسے ان میں بے شمار موجود ہیں ایسی کوئی بات نہیں بندے کو دل کھلا رکھنا چاہیے اور اگر کوئی شخص نفاق والا ہے ایک محفل میں ایک بات کہتا ہے دوسری میں مکر جاتا ہے تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں الحکم والا ہے مثلا میں نے ان کانوں سے گناہ گار کانوں سے گما گما کر تین چار دفعہ یہ کیس میں الفاظ سنے کہ جس جنت میں اسماعیل دہلوی اسماعیل شہید جو مشہور ہیں وہ نہیں جائے گا میں اس جنت میں تھوکتا بھی نہیں میں نے کہہ رہا عالم کے یہ الفاظ سنے مجھے پتہ ہے کہ جب اسے ہوش میں لایا جائے گا تو ان الفاظ سے توبہ کرے گا انشاءاللہ یہ الفاظ اپنے بزرگ کی اندھی عقیدت اور محبت میں اس کے منہ سے نکلے اور یہ کفر ہے لا ریب والا شخص اس کے کفروں کفر کیا شک ہے کوئی رسول تو نہیں ہے وہ کہ جس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم برات آسمان سے نازل ہوئی ہو اور پھر بھی یہ کہنا کہ میں اس جنت میں تھوکتا نہیں جنت پر تھوک معاذ اللہ تخصر اللہ یہ الفاظ میں نے یہ ہے شدت جذبات کی اور جذبات کی شدت یہ وہ مختلف ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا میں کہاں پہنچ گیا ہوں اسے جہنم میں لے جاتا ہے آدمی کو منہ سے بات دھیان سے نکالنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو قرآن کا معاملہ ہو دین متین کا معاملہ ہو یہ کوئی ہم اپنے کاروبار کا حساب تو نہیں کر رہے کیا آگے پیچھے بات ہوگی تو کوئی نہیں اللہ سے معافی مانگ لیں گے یہ تو دین کا معاملہ ہے اور اگر مجھے آپ نے بٹھا دیا بڑا بھائی سمجھ کے نہ جانے میں آپ سے سب سے کم علم رکھتا ہوں تو اب میرا فرض ہے جو بیان کروں کوشش کروں ہزم و احتیاط کے ساتھ کہ وہی کے بار نہ جاؤں تقریر سجانے کے لیے لوگوں کو دیکھ کر راضی کرنے کے لیے جماعت بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے خلوص کے لیے بھی ہوتا ہے مثلاً صالحین جو ہے صوفیاء انہوں نے بڑے جھوٹ بولے امام مسلم اپنے مقدمے میں مقدمہ صحیح مسلم میں کہتے ہیں نکال کر دیکھ لیجئے کہ ہم نے جھوٹ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے صالحین کو پایا صالحین اس وقت صوفیاء کا نام مشہور ہو گیا ہوا تھا جیسے لوگ آج بھی کہتے ہیں جو آدمی انہیں زیادہ عابد نظر آئے سے صوفی جی کہتے اور جو ذرا دنیا دار اور خوب دیندار بھی نظر آئے سے میاں جی کہتے تو وہ کہتے ہیں جو ہے ان کو جھوٹ بولنے میں سب سے زیادہ ہم نے پایا اس جہاں تک کہ یہ جھوٹ نہ بھی بولنا چاہے تو بے ساختہ جھوٹ ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے کیوں بولا انہوں نے انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ بولا کہ لوگوں کو ہم دینی کی طرف لا رہے ہیں نا اگر ہم نے کسی ضعیف حدیث کو یا موضوع کو صحیح کہہ دیا اس سے عمل ہی بڑھ رہا ہے نا لوگ آخرت کے لیے محنت میں آگے بڑھ رہے کیا حرج ہے تو واللہ یہ بالکل حرام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین انہوں نے نہیں بنایا اللہ نے بنایا اس میں کوئی چیز داخل کرنا جانتے ہوئے اور نکالنا شیخ البانی رہی اللہ تو یہاں تک گئے کہ جو شخص یہ جان چکا کہ یہ عمل بدا ہے بالکل واضح ہو گیا اس کا سارے دلائل جو ہیں انہوں نے ننگا چٹا کا جو بدعت کہتے ہیں وہ عمل جو دین نہ ہو اور اسے دین بنایا جائے لوگوں میں رائج ہو جائے جس طرح لوگوں میں رائج جائے میں کرنا یہ دین ہے ہمارا سنتا ہے نبی علیہ السلام لوگوں میں رائے جائے داڑھی رکھنا لوگوں میں رائے جہ پردہ کرنا یہ ہمارا دین ہے اسی طرح سے کوئی شخص کسی نئی بات کو دین کی طرح لازم کر دے لوگ اس کو کریں تو سمجھے اس سے اللہ راضی ہوگا اس سے اجر ملے گا تو وہ دین کی طرح ہو اور دین نہ ہو اگر تو غلط فہمی میں ہوا کسی حدیث سے غلطی لگی تو عالم کو ایک اجر بھی مل جائے گا غلطی کھور ہو اور اگر اس سے پوری طرح واضح ہو گیا کہ یہ دین نہیں ہے یہ بنایا ہوا ہے اور اس نے مان لیا پھر بھی وہ کہتا ہے میں تو اسے دین ہی کہوں گا اب میرے لوگوں میں تو سب میں چل چکا ہے میری تو بڑی بیزتی ہوگی میں تو یہی یہ کہوں گا کہ اس میں اضر و ثواب ہے تو شیخ خلبانی کہتے یہ کافر ہو گیا کیونکہ یہ دین بنانے کا حق تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا تو کہاں سے حق لے گیا تجھے واضح ہو گیا یہ دین نہیں ہے اگر تو چھوڑتا نہیں تو مطلب اسے دین نہ کہ مسلم تو وظیفے کے لیے چھوڑتا کہ مسجد میں تیرا وظیفہ لگا ہوا ہے یہ ہے وہ ہے تو ڈھیلا یہ کہتا ہے تو بدعت میں کیا کروں ہم ایک اہل جس مسجد میں نماز پڑھتے عثمان مسجد وہاں پر گلشن اقبال کے پاس تو وہ عالم جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں نماز کے پاس با جماعت دعا کرنا تو بہت بڑا افضل عمل ہے ہاتھ سب تب مل کر اٹھانا ہر فرض نماز کے بعد یہ نئی ایک شکل اور یہ بداعت تو میں نے ان سے بات کی کہ آپ کو کوئی شبہ ہے تو ہم بات کریں انہوں نے کہا شبہ ذرا بھی نہیں پکی بدت ہے کوئی شبہ ہی نہیں میں نے کہا کرتے کی وہ کہتا انتظامیہ حکم دیتی ہے اب بتائیں اس آدمی کا کیا کریں ہم اس کے پیچھے نماز بھی اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ ہم اسے کافی بالکل نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ یہ بدعت کو بدا سمجھ کر کر رہا بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی مذاحت ہے اللہ نہ کرے کہ اس کا نفاذ بن جائے اب میں نے اسے کہا اللہ کے بندے تو بھی بری نہیں ہے کہا تھا نہیں میرا کیا ہے میں نے کہا میری گول گردن پر نہیں تمہاری گول گردن پر میں نے کہا نہیں جناب آپ کی گول گردن پر بھی ہے اے اللہ کے نبی کا دین نہیں ہے آپ کو یقین ہے اور آپ اسے دین بنا ہوا جو طریقہ اس کے مطابق کر رہے ہیں جبکہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سلو نماز پڑھو کمارا ای تمونی اسلی جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس سے علماء نے کہا جس کو انہوں نے کیا وہ کرو جس کو ترک کیا اسے ترک کرو وہ سنت ہے اور یہ سنت ترکی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نماز فرق پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر باجماعت دعا نہیں کرتے لہٰذا اسے ترک کرنا سنت اور اس میں اجن اور اسے کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے ہاں اگر عالم کو غلطی یہ دعا استعمال وغیرہ سے اور وہ اس سے سنت کے خلاف نہ سمجھتا اس کو ہم نہیں مجرت کہتے اس لیے اسے غلط وہ غلطی خورد ہے اس کے ساتھ بحث ہوگی بات ہوگی اچھے طریقے سے مجادلہ ہوگا چلتی رہے گی بات حتا کہ اللہ اسے سمجھ دے مگر جو عالم مان چکا یہ بہترتا ہے وہ کہتا ہے مجھے انتظامیہ نے حکم دیا اب بتائیں یہ تنخواہیں مصیبت بنی ہوئی اس کے لیے شیخ زبیر علی زئی بھی ایک ماشاءاللہ محقق ہے ہمارے ملک کے بڑے شاندار اور سفر حوالی سے بھی میں نے سنا کہ کبھی کبھی کوئی کہہ دے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں یا بلاس نہیں بنے گا درخت کے بعد انہوں نے کہا فرض نماز کے بعد میں درس کے بعد فرض نماز کے بعد جب چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتر کیا ہے آپ کوئی کہے کہ کیا پتا نبی علیہ السلاۃ السلام نے کبھی کی ہو یہ کہنا بہت زیادہ خطرناک قول ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بدزنی کریں کہ اس نے ہمارے نبی کا دین محفوظ نہیں کیا معذ اللہ اختصر اللہ انزل ذکر لہو لہا فضور یہ ذکر ہم <تصفيق> نے نازل کیے اس کی حفاظت ہمارے ذمے اور ذکر میں قرآن بھی اور حدیث بھی ابن عظم کہتے جب نبی علیہ السلاحت اسلام کسی کو نصیحت کرتے یہ ذکر نہیں تھا جو کہتا ذکر نہیں تھا وہ کافر ہے اور جو کہتا ہے نبی علیہ سلاحت اسلام کی نصیحت ذکر تھی جب ان کی نصیحت ذکر تھی تو یہ بھی محفوظ ہے اور یہ کیسی بات ہے کہ صحابہ کا دین تو بالکل پکا ٹھکا محفوظ ہو انہوں نے سیدھا نبی علیہ صلاح و سے سنا اور میری باری آئے تو دین میں شک شکو شبھا تمہیں پتہ نہیں غریب ہے صحیح ہے یہ ہے وہ نہیں مجھے بھی اللہ نے وہ ہتھیار دے دیا کہ جس کے ساتھ میں آلہ دے دیا کہ آلہ لگا کر معلوم کر سکتا ہوں یہ اللہ کے نبی کی بات ہے یا اللہ کے نبی کی بات نہیں تو اللہ کے نبی کی نماز محفوظ ہی نہ ہو انہوں نے بعض جماعت دعا ہاتھ اٹھا کر کی ہو مگر وہ ریکارڈ نہ ہو سکی ہو وہ حدیث سے مس ہو گئی ہو ماض اللہ ہم اپنے رب جلال والاکرام کے بارے میں یہ گمان تصور میں بھی نہیں لا سکتے وہ ماں ربو کا نسیح تیرا رب بھولا ہوا نہیں وہ کچھ نہیں بھولتا لا یا دلو ولا والا نہ کبھی وہ غلطی خوردہ ہوتا ہے نہ کبھی بھولتا ہے اس نے پوری نماز ان کی محفوظ کر دی اور احادیث کا ذخیرہ یہ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرض نماز کے بعد کبھی ہاتھ اٹھا کر باجماعت دعا کروائی ہو ہاں عام حالات میں کوئی کہے تو ایک صحابی سے شیخ زبیر کہہ رہے تھے ثابت ہے کہ اس کو کسی نے کہا تو اس نے بھی ہاتھ اٹھائے دوسرے نے بھی اٹھائے دونوں نے دعا کی اور امین کہا ایک نے امین کہا ایک نے دعا کی یہ ثابت ہے انفرادی طور پر جتنی مرضی کریں اور ہاتھ اٹھا کر کریں اللہ کے رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ بکی میں قبرستان میں گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی اور آج بھی اگر کوئی صحیح حدیث آجائے جائے بل ذخیرہ حدیث میں سے کہیں کوئی صحیح ثابت کر دے ہم اسی وقت شروع کر دیں گے ہم نے کوئی دین کے اندر اپنی مرضی تو چلانی نہیں ہے اب تک علماء جو بڑے بڑے ہیں مجھے کہ اللہ میں تو طالب علم ودنا تھا شیخ ابن تعمیر رحمہ اللہ اور اس کے بعد عرب کے علماء علماء حرمین شیخ البانی رحمہ اللہ اور شیخ زبیر اور بڑے بڑے اہل حدیث کے علام بڑے مضامین آتے رہے مبشر ربانی نے بھی لکھا بڑا اچھا یہ بھی فاضل دوست ہے کہ یہ دعا کو کوئی ثبوت نہیں فرق نہیں میرے پاس اور وہ قاری صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے وہ انتظامیہ کہنے لگے کہ ہم ثبوت دے دیں آپ کو تاکہ آپ خوش ہو جائیں انہوں کا ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں لا رحم بلا شاہ خاص آدھا مگر میں کروں گا کیونکہ میں نے تنخواہ دمخا لی ان ایک اس کی مجبوری بیچارے کی اور ایک ہمارا یہ حال کہ امت آج یوں ٹوٹی ہوئی شیخ امین اللہ پشاوری بھی صبح کی نماز ان کے محلے میں کوئی مسجد نہیں سوائے احناف کے ایک انفی کے پیچھے پڑتے ہم نے پوچھا یہ کیوں انہوں نے کہا جی عقیدہ کا بالکل ٹھوس ہے ہمارے ساتھ ہے مکمل اب بیچارہ کیا کرے وہاں پر اس کا کام بنا ہوا ہے اس واسطے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بھائی نے ہم سے علم بھی پڑھا ہے مدرسے میں اور بالکل ہمارے ساتھ ہے اور وہ کہ تم سچے اور ہق پڑھو اب میں کیا کروں یہاں پر امام ہوں اور یہ لوگ جو ہیں مجبور کرتے ہیں تو کروں گا سارے بھاگ جائیں گے آمین کہوں گا نکال دیں گے تو کہتے بس تعویل کر کے کہ گھر میں نماز پڑھنا ہمیشہ گھر میں پڑھنا اکیلے یہ بگت ہے صرف اسی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں بگت ہی سمجھ کر کیا کرے مجبوری علم اہل سنت کبھی اس طرح سے کسی کی تقسیم نہیں کیا کرتے کسی کو کافر کہنا بہت مشکل اور بہت خطرناک کام ہے ان یہ کہ اس کا کفر ننگا چٹا کا عمل سے ہو یا عقیدے سے وہ عمل جو اسلام کے الٹ ہو وہ عمل جو توحید کے الٹ ہو ننگا شرک ہو اسلام کے الٹ ننگا کفر ہو وہ عمل آدمی کو کافر کر دیتا جس طرح معذ اللہ کوئی اس طرح کے بولتے رہتے ہیں یہ اقوال کہ ہم اکیسویں صدی سے گزر رہے ہیں پرویز کا قول ہے اس وقت خلاف راشدہ کا نظام قابل عمل نہیں یہ میرے پاس اخبار کی کٹنگ پڑی اور پھر کہا میرا تخیلاتی لیڈر مصطفیٰ کمال پاشا ہے جو بدترین کافر ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح عربی لوگ اسے کافر ہونا پہچانتے ہیں وہ میرا تخیلاتی لیڈر ہے کہ یہ اقوال کفر ہوتے ہیں یا تو اسے پتہ نہ ہو کیسے کہا جا سکتا جبکہ جب ترکی میں وہ بہت دیر رہا ہے اور وہ شخص جو اس نے قرآن بھی ترکی میں دکھا دیا تھا آزان بھی ترکی میں اور نماز بھی ترکی میں اور اس نے کہا تھا کہ یہ قرآن کا قانون کہ عورت کی عادی وراثت میں حصہ اور مرد کا پورا یہ غلط ہے اور اس نے کہا اس میں دونوں برابر ہوں گے اور اس نے مرد مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا کہ وہ نصارا کی یعنی عیسائیوں کی کبا پہنے اتنا ظالم تھا ہاں ہاں جی کیوں نہیں نماز با جماعت پڑھنی چاہیے خاص اپنی بیوی کو ساتھ کھڑا کرنے تاکہ ہمیں نماز با جماعت کا ضابطہ جو ہے وہ یاد بھی رہے ہماری عادت بھی رہے ورنہ پھر ہم آزاد ہوتے چلے جاتے ہیں تو بالکل کل کو اگر خلافت قائم ہوئی تو اس کو ماننے اور اس کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں رہیں گے کیونکہ امیر کی آتا کا بہت بڑا سبق ہمیں نماز جماعت کرانے والا. جماعت کرانے والا نابالغ بھی ہو سکتا ہے پہلی شرط یہ کہ اکڑا ہو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو مگر میں اس میں ایک شرط کا اضافہ جائز سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ یہ بنا نہیں ہوگا کہ صحابہ میں اکڑا جو ہوتا تھا وہ عرب تھا وہ قرآن کے مفہوم کو لازمی جانتا تھا اگر جنت کی آیات پڑھتا تھا تو اس پر کیفیت پاری ہوتی تھی جہنم کی آیات پڑھتا تھا تو عرب قرا کی طرح وہ روتا تھا اور اگر اللہ کے انعامات کا ذکر کرتا تھا تو اس کے دل میں اس کی لالچ پیدا ہوتی یعنی وہ قرآن سمجھ کر پڑھ رہا ہوتا تھا اب وہ قاری جسے بالکل الف بے نہیں آتی عربی کی وہ اکرا میں نہیں آتا اکرا میں کم از کم وہ قاری آتا ہے جو قرآن کے مفہوم کو تو جانتا ہو اگر اکڑا میں سارے برابر ہے تو پھر جو شک سنت کا سب سے زیادہ علم ہے <تصفح> <تصفح> پھر سنت میں سارے برابر ہیں جو شک سب سے پہلے ہجرت کرنے والا ہے یہ ہجرت میں سارے برابر ہیں جو شخص سب سے بڑی عمر والا ہے یہ ہمیں اتاش کا اور عمارت کے ساتھ چلنے کا اور جماعت کے ساتھ چلنے کا سبق دیا جا رہا ہے کیونکہ ہم جتھا ہیں جماعت ہیں ہمارا دین جماعتی دین ہے صرف فرد کا دین نہیں ہے اور ہمیں ہمیشہ جماعت سے جبھا بن کے رہنا چاہیے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں آنا ہمارے لیے ضروری ہے یہ کہہ دینا جی میں اس رشتے میں آیا تھا مجھے بڑی بدنامی ملی اب میں کسی میں نہیں آؤں گا آتے چلے جاؤ بدنامیاں ہوتی ہیں اگر شیطان کوئی بس بسیں ڈالتا ہے پرواہ نہ کرو تم نے ایک نیتی سے آئے تم نے اچھی کوشش کی اس کے بعد بھی اللہ کی طرف سے بھائی کی کچھ کمزوری کی وجہ سے عادت کی خرابی کی وجہ سے تمہیں کچھ آر سننی پڑی تیرا حضر اور بڑھ گیا کوئی بات جماعت کے ساتھ رہیے دکھ سکھ میں شریک ہو جائیں یہ عمل ہے یہ عبادت نہیں میرا خیال ہے کہ جب تک وہ قرآن کو سمجھتا نہیں اسے آگے نسے قرآن کو سمجھنے والا آگے مثلا باپ رو پڑتا ہے تو بیٹا پوچھتا ابا رو کیوں پڑے تھے آپ کو کوئی درد ہوئی تھی تو بیٹے کو سمجھاتا ہے اس سے کیفیت منتقل ہوگی بیٹے تک کی وہ یاد کرے گا کہ میرا باپ جب جنت کا ذکر کرتا تھا تو رویا کرتا تھا میرا باپ جب جہنم کا ذکر کرتا تھا تو بعض اوقات اس کی ہچکی بن جاتی تھی وہ نماز پوری نہیں کر پاتا اسی طرح سے ایک ہمارے دوست ہیں وہ بہت رو رہے تھے تو ان کی بیٹی نے پوچھا با کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو تب اس نے بتایا کہ بیٹی کچھ نہیں ہوا یہ قرآن میں یہ بہانا اب میں تو میں بتاؤں جتنا اس کی عقل میں آ سکتا تھا ذرا سنبھل کے کیونکہ بعض بچے اتنے ڈر جاتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی سائیکولوجیکل ہو جائے گا بچہ کیونکہ یہ فلمیں دیکھنے کی وجہ سے اور ناول پڑھنے کی وجہ سے جنات کے بچوں کی نفسیات برباد کر دی گئی وہ بعض اوقات جہنم کے ذکر سے ایسا ڈرتے ہیں کہ بچے کو آپ کو سائکارٹسٹ کے پاس لے جانا پڑے گا اتنا ان رسالوں نے اور اس میڈیا نے اسے بیمار کر دیا ہوا طورٹا ہے گاڑی ہے عام طور پر لوگوں کی طرف چلے جاتے ہیں اس کے بارے میں جب یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ کو خوشی دے بیٹا بیٹی دے یا کاروبار میں کامیابی اور کسی قسم کی تو شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے شکر ہے وہ جو نبی علیہ سلاط کی اطاعت کے اندر وہ عمل ہے جو عمل ان کی اطاط کے باہر ہی نہیں اس کے مخالف ہے کہ بندہ قبر پر چادر چڑھانے چلا جائے بندہ ختم و درود کی محفل جو ہے وہ سجا لے تو یہ بندہ شکر نہیں کر رہا کفر کر رہا والا ان شکر ایک خوش خوشخبری بھی سن دیجیے شکر کریں گے تو ان نعمت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور کفر کریں گے تو پھر مالک ناراض ہو جائے گا یہ کنڈیشن میں آپ نے ہجرت کا بتایا تو یہ اب لاگو ہے کہ یہ اس مدینے سے ہجرت تو اب اس وقت لاگو ہوگی جب کہیں ہجرت ہو رہی ہو اسلامی کے نہیں اسلامی جب کوئی شخص مکہ کی طرف ہجرت تو ختم ہو گئی نبی علیہ سلاحات السلام نے یہ کہا کہ اب کوئی جو برا عمل چھوڑ کر نیک عمل کی طرف آتا ہے یہ ہجرت ہے اس اعتبار سے جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ مہاجر ہے اور جس نے اس تقوی کی خاطر اپنے حاکموں کے ہاتھ اپنی زندگی کو غیر محفوظ کر لیا پھر بےچارے کے پاس نہ کاغذات ہے نہ کچھ ہے کبھی اس بل میں گستا ہے جان بچانے کے لیے کبھی اس میں یہ سب سے زیادہ بڑا مہاجر ہے اس کو صرف اللہ کو ایک کہنے کی وجہ سے تکلیف آئی اور کوئی وجہ نہیں کسی کو قتل نہیں کیا کسی کو گالی نہیں دی کسی کا مکان نہیں ہتھیار کوئی اس پر کیس نہیں بنا کیس ایک ہی بنا کہ آج کے دور میں کہتا ہے کہ اللہ کی حکمیت ہونی چاہیے آج تو ٹھیک ہے تم نمازے پڑھو روزے رکھو محمد جناز صاحب نے بھی کہا تھا کہ مسلمین آج مسجدیں کھلی ہے جاؤ مسجدوں میں جاؤ قربانی گائکی کرو سب کچھ آزاد ہے مگر قانون کس کا قانون اسی کا جس کا پہلے انڈیا میں چل رہا ہے. قانون کے اندر اسی کی ربوبیت اور علوہیت قائم اب جو کوئی اس کے ساتھ چکر لے گا ظاہر اتنے بڑے لیڈر کے مقابلے میں گلو اس کا ٹکا پوٹی کر جگہ شکر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ادا کیا جی جیسے ابھی جیسے کوئی اور اللہ کی نعمت کو روزگار میں ترقی نوکری اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جیسے کہتا ہے کہ محفل ملاپ کرا پرند جی جی تو جی وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا شکر ہے شکر کی ادائیگی کی دلیل بھائی چاہتے ہیں میں دلیل دیتا ہوں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے اور نبی اور سب سے بڑ بھروس ہے اللہ کے نبی علیہ سلاۃ اسلام رات کو تحجد پڑتے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتی تو کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں تو آفال ابدن شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یہ ہے شکر طلا رحمی, رحمی فرض ہے اور رحم جو ہے یہ روز معاشر اللہ کے عرش کا پایا پکڑ لے گا اور اللہ تبارک و تعالی کے عرش کا پایا نہیں چھوڑے گا یاد رکھے عرص مخلوق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیا تو اس پر راضی ہے کہ جس نے تجھے جوڑا میں اسے جوڑ لوں اپنے ساتھ اور جس نے تجھے توڑا توڑ دوں تو پھر وہ اس پر راضی ہو کر چھوڑے گا یہ تو مروا دینے والی شے ہے رحم کافر کیوں نہ ہو مشرق کیوں نہ ہو رحم کا رشتہ ہے اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ مجھے کس کا باپ کس کا بیٹا کس کا بھائی کس کا پھوپھا کس کا چچا ماموں بنا دیا یہ میری تقسیم نہیں ہے میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں اور مجھے راضی ہونا چاہیے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو تو کہتا ہوں یہ تو اس قابل ہے نا کہ میرا بس چلے تو میں ان کو صحراب میں پھینک دوں جہاں پانی کی بوند نہ ملے اور میرے دوست اتنے اچھے ہیں فلاحے وقت میرے کام میرا دوست آیا فلاں وقت میرے دوست نے میری مصیبت میں آ کر میرا ہاتھ بٹا رشتے دار کوئی جناب دیکھنے والا نہیں تھا سارے منہ در کر کے گزر گئے یہ سب جھوٹ ہے شیطان کے بسوا جیسے ایک رشتہ داری میں ہوتا ہے معاف جو رشتہ دار زیادتی پر زیادتی کرتا چلا جائے اس سے حسن سلوک کا جو اجر ہے اس کے ساتھ وہ اجر نہیں ہے جو آپ کے ساتھ بھلائی کرے جو بھلائی کرے گا ہر جگہ اور احسان علمسان ہر شریف آدمی رشتہ دار نہ بھی ہو بھلائی کرنے والے کے ساتھ تو بھلائی کیے ہی کرتا ہے جو بھلائی نہ کرے پھر بھلائی کرنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے ساتھ توڑتا اس کے ساتھ جوڑ اور یہ رشتہ داری جوڑنے کے بدل دو ہیں، ایک عمر لمبی ہوتی ہے ایک رزق بڑھتا ہے یہ پکی بات ہے۔ اور ایک ہمارے عزیز تھے وہ بہت ہی زیادہ تنگ دست ہو گئے سارے کاروبار تباہ ہو گئے ہوا کرتا ہے ایسا سخت تنگ دستی تھی تو ایک بڑی سی عورت کو اٹھا کر لا رہے بیوی کہتی پہلے گھر میں کھاوے کے لیے کچھ نہیں اس کو بھی لے آئے کہتے یہ ہماری فلاں فلاں بھوپی ہے یہ ہے رشتے میں اور اس کے بیٹے جو ہیں وہ بد نصیب اس نعمت سے آگاہ نہیں اس سے تنگ پڑے ہوئے تھے میں نے منتیں کر کے اس کو اپنے پاس بلا لیا میں نے کہا تمہارے پاس وہ رسک کھلا دیکھتے دیکھتے کہ وہ شخص جو ہے اس کے پاس اللہ نے کس چیز کی کمی نہیں چھوڑی یہ اللہ پر یقین کرنے کا نتیجہ ہے آنا ان دا بخاری کی صحیح روایت ہے میں اپنے بندے کے زان کے ساتھ ہوں میرے اوپر جیسا گمان کرو گے میں ویسے سلوک کروں گا تمہیں ایک دفعہ میرے اوپر گمان کر کے میدان میں تو کود کر دیکھو پھر میں کرتا کیا ہوں میں تمہارے توقل کو تناور درخت بنا دوں گا تم اس کے پھل کھاؤ گے اور پھر تم مزے لو گے توکل کر کے تو دیکھو نبی علیہ سلاح اسلام نے فرمایا اگر تم تمقل کرو کس طرح توقل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں پرندوں کی طرح روزی دے کہ وہ صبح خالی پوٹے نکلتے ہیں اور شام کو لوٹتے ہیں تو ان کے پوٹے بھرے خیر ہوتے ہیں جو بیوی کو کھڑی کرنے کی کنڈیشن ہے نواز ہے وہ پچھلی کھڑی ہو ہاں پچھلی چھپی سیا کیونکہ تعجد پڑ رہے تھے نبی علیہ سلاح اور تو میمون رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے کھڑی تھی اور عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو نبی علیہ اللہ نے ان کا کان مڑوڑتے ہوئے ان کو دائیں رکھ دیے تو وہ ان کے ساتھ تھے خالہ پیچھے تھی دونوں کھڑے ہو تو تقریر پڑنی پڑتی ہے تقریر پڑنی پڑتی بلکہ اکیلے کی روایت بھی ہے بہت سنائی جاتی ہے مجھے اس کی تخلیق اور تذریف کا علم نہیں ہے اکیلا بھی ہو جنگل میں آزان دے تقدیر کرے اور پھر نماز شروع کر دے شاید کوئی مل جائے ڈاکٹر صاحب عام طور پر ہمارے آئی ہیں اکیزہ تو, تو بہت بیان کرتے ہیں, ہیں جی لیکن وہ نوازی مکمل طور پر کھلا تو یہ الیکشنوں میں حصہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی ارے بھائی الیکشنوں میں حصہ لینا تو بات کی بات ہے میں تو رونا اس کا روتا ہوں کہ اسلامی تحریک کا رہنما قبر پوچھ کیسے ہو گیا اور وہ جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں قرآن کو بدری کتاب کہتے ہیں وہ بھی کیسے اسلامی رہنما ہو گئے یہ بھی اسلامی رہنما وہ بھی اسلامی رہنما بلکہ صدر وہ اور یہ صدر کے پیچھے ارے بھائی تم نے تو حق کو باطل برابر کر دیا تاثر تو یہ دے دیا کہ ہم سارے ہی مسلمان بزرگان دین ہیں اور سارے مجاہدین کرام ہیں یہ ظلم اصل بعد کی بات بعد کی باتیں, باتیں. جمہوریت کا رونا تو بعد میں روئیں گے جمہوریت کا یہ جو فروٹ ہے نا یہ کڑوا پھل یہ بتا رہا ہے کہ درخت کتنا خدیث ہے جس سے یہ پھل اترا ہے یہ پھل جمہوریت کا کارنامہ ہے جمہوریت نے اتنا بے غیرت کر دیا ہے ان کو کہ اس کے پیچھے جمعے پڑنے لگے اور نمازیں پڑھنے لگے آگے پیچھے مسجدوں میں اور مدرسوں میں یہ شرک کرنے کے بعد کوئی عمل قبول کو نہیں ہوتا جب تک اسے توبہ نہ کرے اور سیاست کے میدان میں اسلام کا نیا ایڈیشن نکل آیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلامی رہنما بھی ہو سکتے ہیں اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہوگا تو جائے اس سے یہ بچا جائے کہ آپ باوجود طالب علم ہونے کے نوجوان ہونے کے اپنے عالم کو لجاجت کے ساتھ کہیں کہ آپ وہی عالم ہیں جنہوں نے ہمیں توحید سکھائی اور آج آپ توحید اور شرک دونوں کا فرق ہے اس کی بنیاد پر فرق کو امن منحوجہ خاطر نہیں رکھ رہے تو ہم کیا سمجھے آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ انہیں تنگ کریں آپ انہیں پوچھیں آپ انہیں کارنر کریں اور اگر وہ باز نہیں آتے تو انہیں کہے کہ آپ ممبر پر کھڑے نہ ہو یہ نہیں میں کہتا ہوں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتے وہ ہو، کافر ہو گئے نہیں ان سے اس معاملے میں جو ہے بغض کا اظہار فرض تب آپ کی توحید مکمل ہوگی یہ کیا ہے کہ وہ آپ کے امام اور اتنے غرض کام کر رہے ہیں اگر آپ کا امام مثلاً سنیما ہال کھول لیں میں دیکھوں گا آپ اس کے پیچھے کتنی نماز پڑھتے کوئی بھی نہیں پڑے گا ہم سے کیا کافل ہو گیا نہیں کافل نہیں رہا اور یہ سنیما کھولنے سے بڑا گن نہیں ہے کہ قبر پوج کو صدر بنا کر اسلامی فوج کا اور اس کو اسلامی رہنما کرار دیا جائے اسٹیج سے اور مسجد کافسیا میں اعلان ہو کہ آپ سلیم اللہ انجینئر صاحب محترم تقریر کریں گے جہاز پر وہ بھی مجائے تم بھی مجائے بھائی کیا ہو گیا, کیا ہو گیا ہے کدھر تو عید پر قائم ہو جاؤ اللہ آج پتہ دے گا فرشتے نازل ہو جائیں گے تم کیوں ڈرتے ہو یقیناً اللہ کا وعدہ اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا قول ومن اوفا بھی بتاؤ تو صحیح اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے پر قادر کون ہے اے اللہ تو ہی ہے تیرے سوا کوئی نہیں یہ ڈر ہے حالانکہ اپنی جگہ پر عقید درست ہے پوچھ کر دیکھو کہ بڑا بےمان اور اب حرمت رسول کی خاطر سب کو ملا لیا بھائی حرمت رسول کیا وہ لوگ جو ہے اس کا لحاظ کریں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کو محفوظ نہ سمجھا وہ اس کے صحابہ کو کافر کہتے ہیں وہ جو اپنے آئمہ کو معصوم کہتے ہیں وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری چیز توحید کو تار تار کرتے ہیں اور قبروں پر جا کر نظر و نیاز کرتے ہیں غیر اللہ کی پکار لگاتے ہیں اور لوگوں کو اس کا حکم دیتے ہیں تم ان کو حب رسول کی فوج میں شامل کر رہے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کیا تمہاری تعویل ہے اور تمہیں کیا ہو گیا جمہوریت تو بعد کی چیز رہی جمہوریت کا یہ پھل بتا رہا ہے کہ یہ شجر کتنا خبیز تھا یہ تھوڑ کا درخت جس سے یہ پھل اتر رہا ہے یہ پھل ہی بڑا کڑوا پھل کی پہچان درخت سے بھی زیادہ ہے اور کبھی کبھی درخت پہچانا نہیں جاتا جب پھل نکلتے کہتے ہیں یہ تو وہی درخت ہے اب پھل نکل آئے ہیں اس میں اب ہمیں درخت کا تذکرہ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی اچھا اس استاد کے ہوتے ہوئے ملک کے اندر اگر اس کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے عوام رشوت دے کے کام کروا और اور اس کو ٹیکس نہ پورے دیں کیا ایسا ہو سکتا ہے اس کا ٹیکس خوشی سے دینا یہ کف ہے کیونکہ ٹیکس جتنے بھی ہیں یہ اسلام میں کٹ انجائز نہیں ہے اور انکم ٹیکس بالخصوص یہ تو زکوۃ کی نقل ہے کیونکہ یہ دولت پر اور انسان کی کمائی پر ہے اور حق کم معلوم ہے ایک معلوم حق ہے جیسے حقم معلوم ہے زکوات تمام مومنوں کے مال میں جو فالتو بچ رہے یہ حق کم معلوم ہے فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں بھی حاضل حکمت اس حکومت کے لیے اور زکوٰۃ میں تو رب رحمان کا قانون ہے یہ بھی شرط ہے کہ اگر فالتو ہو تو یہاں فالتو ہو یا بچوں کی روٹی بھی نہ بنے وہ ٹیکس اگر پورا دینے لگے اور سچ بول دے تو اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچے گا اور ایک بندے کے چودہ بچے ہیں اور اس کی آمدن ہے اس کا بھی وہی ٹیکس ہے ایک بچے بندے کا ایک بچہ اس کی آمدن ہے اس کا بھی وہی ٹیکس ہے ہاں آفیسوں میں جھوٹ مارے یہ وہ کرے سب کچھ کرے ان کا ٹیکس خوشی سے دینا ان کے قانون کو تسلیم کرنا یہ اللہ کی شریعت کا انکار ہے اور شرط اکبر ہے ان کا ٹیکس مجبوری سے گردن دبا کر جو لیتے ہیں وہ دینے میں اگر ایک روپیہ ٹیکس بچانے کے لیے ایک لاکھ رشوت دینی پڑے تو وہ کم جرم ہے وہ ڈاکو کو دیا زور کو دیا اور یہ تو ہم اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اس ٹیکس کو ادا نہ کرتے اور ٹیکس کی آپ لسٹ ویسے دیکھیں یہ بڑے بڑے جو بے شمار امیر ہیں ان کے ٹیکس دیکھیں بہران آ وہ آپ جتنا بھی ٹیکس نہیں دیتے چور دروازے خود بنائے بھاگنے کے لیے چھ سال اگر ٹیکس والے آپ کے بنے ہوئے مکان کی خبر نہیں لے سکے آج سے پانچ چھ سال پہلے یہ قانون تھا شاید آج بھی ہو وہ مکان معاف ہے وہ آپ کا ہو گیا وہ وائٹ منی ہو گئی چھ سال اگر بچ گئے آپ اس سے اس کا مطلب چوری کرنے والے کو ریوارڈ ہے کہ تو نے واقعی حق ادا کیا اللہ کا بھنگا تھا تو نہیں ہمیں ٹیکس دیا چھ سال تو خفیہ تھا اب ٹھیک ہے یہ مکان وائٹ منی ہو گئی باقی بلیک منی ہے جس میں سے اس نے زکاط بھی ادا کی جس میں وہ مشکلوں کو حق بھی دیتا ہے رشتہ داری کو بھی ملانے والا ہے ہر روز دین کی خدمت اور خرچ کرنے والا ہے اس کی سار, ساری منی کالا دھن ہے اور جس نے ٹیکس ادا کر دیا وہ افیون کا کاروبار کرتا ہے لوگوں کی گردنیں کاٹتا ہے پلاٹ چھینتا ہے اور ظلم کی داستانیں رقم کرتا ہے بوڑیاں روتی ہیں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں اس کے ہاتھوں سے بڑا بدماش اور ہوںڈا ہے مگر ٹیکس پورا دیتا ہے اس کو چھوڑے ترکی میں ریونیو جو کٹھا ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ ان بے عورتوں کی کمائی کا ہے ٹیکس ہے جو بدن فروشی کرتی ہیں اس کا بھی ٹیکس ٹیکس دے دے پھر اس کی منی وائٹ منی ہے میری منی کالی منی ہے یہاں رشوت میں آئے گا تو نہیں رشوت دینے والا رشوت دینا جو ہے یہ اس میں آتا ہی نہیں رشوت اس وقت ہوتی ہے رشوت کی تعریف یہ ہے کہ آپ اپنے حق سے زیادہ یا کسی کا حق لینے کے لیے سرکاری اہلکار کو دیں جب آپ اپنا حق لینے کے لیے سرکاری اہلکار کو جو گونڈہ بنا ہو کچھ دیں تو آپ نے اس ڈاکو کو دیا جس نے پسٹل آ کر آپ کی کنٹ پر رکھی اور کہا نہیں دیتا ہے تو میں لے جاؤں گا سارا کچھ آپ نے کہا کہ دیکھو میری بیوی بچیوں کی طرف نگانا اٹھانا اور جو لینے لے جاؤ سارے زیور ان کو کہا بیٹیوں اتار دو بچی اتار دو آپ نے اپنی عزت اور جان محفوظ کی یہ تو اس طرح کا معاملہ ہے آپ اپنا حق لینے کے لیے اگر دیتے ہیں سرکاری اہلکار کو جو آپ کو آپ کا حق دیتا ہی نہیں جب تک آپ پیسے نہ دیں تو آپ نے ڈاکو اور شور کو دی یہ رشوت میں آتا ہی نہیں بات بھی جی. ہے کا خرچ کرتا ہے بڑی جی. خدمت اس اسے ایک آدمی لاکھوں خرچ کرتا اللہ کے راستے میں نماز نہیں پڑتا اسے یہ بات پہلے پیارے انداز سے جس سے وہ سنتا ہے پہنچائی جائے دلائل دیے جائے کہ نماز کا نام پڑھنا کفر ہے اور صاحبہ رضوان اللہ علی مجمعین کسی عمل پر کاثر نہیں کہتے تھے کسی کو سوائے نماز چھوڑنے سے اگرچہ اولا مائے ربانی میں یسی تھوڑا سا اختلاف ہے کچھ اولاما ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کفر دونا کفر ہے ملت سے خارج نہیں ہوتا ہے. ایسا کافر نہیں ہوتا چھوٹا کافر ہے مگر راج بات افضل بات دلائل وزنی یہ ہے کہ وہ کافر ہوتا ہے اور حافظ ابن تہمیہ ابن قیم سے ہمیں تقریباً یہی جی ملتا ہے ابن قیم کی عبارت سے بعض کو غلط فہمی ہوئی ہے اور ہرامین کے علماء تقریباً سب کے سب اس کے کفر پر بہت دلائل دے چکے اور اس پر کار بند ہیں اور ہر مہین میں یہ فتوا عام چلتا ہے اس کو سمجھانا چاہیے شاید کہ اسے کسی نے سمجھایا نہیں اسے پتا چلے تو وہ نماز شروع کر دے پھر بھی نماز شروع نہ کرے تو اس کا اسلام معتبر نہیں کیا جی جو نیک کام کر رہا ہے قبول ہوں جو نیک کام کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو نیک کاموں کی وجہ سے جہنم میں سزا کم ہو جائے گی کیونکہ ابو طالب کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ جہنم میں کم سزا ہوگی اور زاہ مقام میں ہوں گے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ سلاط اسلام کی نصرت کرنے کی وجہ سے اور وہ کم سے کم سزا یہ ہے کہ ان کو لوہے کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور ان کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا یہ جی حدیث کی جس کی نماز صحیح نکل آئی اس کے سارے عمل صحیح نکل آئیں یہاں تو معاملہ ہوگا یا آپ نے کہا کہ اللہ چاہے تو اس کے نہیں چاہے تو اس کے عذاب میں کمی کر دے بخشش کوئی نہیں ہے بے نمازی کے لیے بے نمازی کفر میں مگر اس کے باقی خیرات صدقات مسلمانوں کی ہمدردی ان کے جہاد میں مدد وغیرہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے اس کے عذاب میں تکلیف ہو جائے ابو طالب کے عذاب کی طرح اللہ چاہے تو کر دے سب سے بڑی بات ہم یہ کیوں امید نہ رکھیں کیوں ہم بری بات کریں اچھی بات کیوں نہ کریں کہ اس کے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ اسے ایمان میں داخل کر دے اور ایسا ہی ہوگا ان شاء دیکھیں گے کیونکہ نبی علیہ اسلام نے صحابہ میں جب یہ پوچھا مجھے اس بات سے یاد آیا کہ میری بات غلط ہے میں کیوں نہ وہ بات کروں جو اللہ کے نبی نے کی علیہ صلاط والسلام ان سے کسی نے پوچھا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی خیرات صدقات یہ وہ کرتا تھا جہلیت میں اللہ تو اللہ کے نبی نے کہا اسی کی وجہ سے تو تو ایمان مان یعنی اللہ پاک اس کے لیے راستہ کھول دے اگر وہ مخلص ہے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا اور اسلام سے محبت رکھتا ہے ان اس کا انجام فیصلہ کرے گا تو وہ مخلص تھا اہل بدعت کے ساتھ گوبر رکھنا چاہیے اہل بدعت کی محفل سے بچنا چاہیے علماء نے سخت منع کیا ہے اس لیے کہ عام آدمی جو اپنے دین کا علم نہیں رکھتا اور اہل نہیں ہے اس بات کا کہ اہل بدعت کی بدعت کا رد کر سکے اسے اہل بدعت کی نہ کتاب پڑھنی چاہیے نہ اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے نہ اس کے ساتھ کسی ایسی محفل میں شریک ہونا چاہیے جہاں اس کی بدعت اس کے دل میں وسواس پیدا کرے نماز کا معاملہ اس سے جدا کہ جب کوئی نماز پڑھانے والا جمعہ اور عید سوائے اہل بدت کے پورے شہر میں ہو ہی کوئی نہ تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ وہ کافر نہیں ہے بلاسی اور اگر اس کی بدت ایسی ہو جیسے کہ یہ بیانات کرتے رہتے ہیں بدعت مقصرہ ہو اگر کافر کار دینے والی بداعت ہو پھر نہیں جیسے غلام ہے اپنا دلانی کے بارے میں وہ یہ بدعت نہیں ہے شیر کی اکبر ہے شیر کی اکبر ہو پھر نہیں بدعت وہی ہے جو کفر کو نہ پہنچی ہوئی ہو اور جس پر کافر نہ کہا جا سکے مثلاً یہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ باز ما دعا کرتا ہے بدت سمجھنے کے بعد تو یہ بدتی ہے کیونکہ ہر بدت کرنے والا بےدتی نہیں ہوتا بازوکاٹ بدت تو ہوتا ہے اس کا عمل مگر اسے واقعات نیکنی کے ساتھ غلطی داخل ہو جاتی ہے کسی ادیس سے یا کوئی بھول گیا بات یا دئی کو صحیح سمجھ لیا یا استدلال کی غلطی ہو گئی اس کی نیک نیتی کی وجہ سے وہ بداتی نہیں ہے اس کا عمل لا ریف بڑا شخص برا جیسے دو آزاد جمعہ کے دن مسجد کے اندر یہ بلا شبہ براط اس کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں ملتا تو میں نے ایک عالم سے پوچھا بہت بڑے عالم سے میں نے کہا یہ بدات ہے. ہے تو میں نے کہا اس کا مطلب اس کا لا لا لا ماں کل تو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ بدت یہ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو میں نے کہا جب وہ بدت کرتے ہو بدعتی اس کے اندر نہیں نہیں نہیں ہر بدعت کرنے والا ہی نہیں ہوتا انہیں آزان عثمان سے ممکن ہے غلطی گئی ہو ان کے ساتھ بس مباحثہ کرو بات کرو اگر وہ مان لے کہ آزان عثمان سے کوئی گنجائش نہیں اس کی گنجائش کوئی نہیں پر ہم کریں گے تب بدعتی فرق ہے اس تو اس کے اس لیے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے سیکھتے رہنا چاہیے توحید کی بات باریکیاں بھی ہیں اور تفصیلات بھی آدمی کہیں جلدی مچا کے منہ سے وہ بات نہ نکال دے جس پر پکڑ ہو جائے بینکوں میں جو بینکوں میں اکاؤنٹ خوشی سے کھولنا حرام ہے اسی وقت ہے کہ جب اس کے بغیر کاروبار نہ چل سکے جیسے شہر ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ شاید ایک حکومت جو ہے وہ لوگوں کے اندر نکاح کے طریقے کو ممنوع کر دے منع کر دے اور اللہ رحم کرے دوسرے طریقے کو جاری کر دے مکانات بنا دے اس کے لیے اور تو مردوں کے لیے تو انہوں نے کہا وہ کافر ہے یہ ہے وہ ہے انہوں نے کہا شیخ اس حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہر کاروبار اور ہر لین دین جو ہے وہ صحیح طریقے سے منع کر دے جب تک کہ وہ بینک کے راستے سے گزر کے نہ آئے جو مورچہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کا حتیٰ کہ علماء کی تنخواہ بھی چیک کی صورت میں ملے پاسا ابن ابن باز رحمہ اللہ خاموش ہو گئے کیونکہ عربی علماء کا یہ وطیرہ ہے کہ چونچے چونکے چنانچے بہت کم کرتے اچھے علماء ان کے جتنے ہیں آپ یہ آزما کر دیکھ لیں کہ بچہ بھی حدیث سنائے گا اگر اس کا جواب نہیں ہے تو عالم بولے گا کبھی نہیں ٹھیک ہے وہ سمجھتا ہے کہ بچے نے جو حدیث سنائی ہے یہاں پر مناسب معلوم نہیں ہوتی مگر وہ بولے گا اس وقت جب اس کے پاس اس کا جواب ہے خاموش ہو جائے گا پسا کا ابن باغ ابن باز خاموش ہو گئے ان کے پاس کوئی جواب نہیں یہ ہے کفر کا پورے کا پورا راج جس نے ایسے ضرور ایسے پیمانے ہمارے اوپر مقرر نہیں فٹ کر دیے وہ ڈائیاں اور سچے ایسے ہیں کہ ہم خام خام ان کی شکل اختیار کر رہے ہیں اور ہم بھی اس معاشرے کی ایک اکائی لاکھ ہم اسلام کے مطابق ہونا چاہے وہ سچے ہمیں زبردستی چھیل چھال کے توڑ توڑ کے ہمیں اس سچے میں ڈال کر اس جیسا بنا دیتے اب ہمیں لڑنا ہے لڑنا ہے جتنی ہماری ہمت ہے اور اللہ اتنا مہربان ہے کہ لا اللہ اللہ وہ سب سے زیادہ نہیں پوچھے گا اورزب اللہ میں سے نام کازب اللہ میں سے نام کٹ گیا تو چھٹی ہو گئی اللہ ہزب اللہ کی فلاح اور غلبہ بھی انہی کا ہاں جی پڑھنے پڑھتے, پڑھتے ہیں بس کرتے ہیں میں نے دیکھوں گا